اللہ رب العالمین سلب و سلم مالا سعید ال امبیا ابل مرسلیم محمد علی علی و صحبہ اجمعین پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ تیسری چیز جو سلب کے منہج میں نہیں ہے وہ یہ کہ ایک انسان غیر موتبر لوگوں سے حاصل کرے اب ہم دیکھیں گے چوتھی چیز ایک انسان علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے یہ بھی سلف کی منحج سے نہیں ہے شیخ محمد نیومر بادم الحبات علم ولم علم پر عمل نہ کرنا بھی سلف کا منہج نہیں ہے علم پر عمل نہ کرنا بھی سلف کا منحج نہیں سلف سے یہ بات بھی منقول ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ورنہ چلا جاتا ہے سلف علم اور عمل دونوں کو جمع کرتے تھے چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا حلال و حرام کا معاملہ ہو خالق کے حقوق ہوں یا بندوں کے سر ہمیشہ اس بات کا اتمام کرتے تھے کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کریں اس لیے کہ صرف علم نجات نہیں دلاتا ہے اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو علم ہماری خلاف حجت بن جاتا ہے حدیث میں جیسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و القرآن حجت الخل قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تو تیرے حق میں گواہ ہے یا پھر تیرے خلاف گواہ ہے اگر انسان قرآن کی باتوں پر ایمان لائے اور قرآن کے حکام پر عمل کرے تو قیامت میں قرآن اس کے لیے اس کی نجات کے لیے گواہ ہو لیکن اگر قرآن کے احکام پر عمل نہ کرے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی باتوں کا انکار کرے اس میں شک کرے تو قرآن اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بنے گا تو علم اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو علم نقصان پہنچاتا ہے صد کا کہنا ہے کہ علم اگر فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان پہنچاتا ہے علم کا فائدہ کیا ہے ایک انسان اس علم کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے لیکن آدمی کے پاس علم جمع ہوتا جائے وہ کتابوں پر کتابیں پڑھتا چلا جائے علماء کی مجالس میں بیٹھے باتیں سنتا چلا جائے لیکن اس کی زندگی میں کوئی تو پیڑھی نہ آئے کوئی اصلاح اس کی زندگی میں نہ ہو اور بجائے اسلاب ہونے کہ وہ بگاڑ کی طرف جانے لگے اس بات دلیل ہے کہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے یہ نقصان اٹھا رہا ہے اسے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جتنا بھی اس کے پاس ہے اپنی طاقت کے بغیر اس پر عمل کرنے والا اپنے ابو قرع رضی اللہ فرماتے ہیں مطلوب اللہی کمت علی کندن لاہمی سبیل ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے اس کی مثال کے خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اگر ایک انسان کے پاس مال ہے سون اچاندی ہے بلکہ خزانہ اس کا ہے اگر اس مال میں سے اللہ کی راہ میں زکات نہیں نکالتا ہے تو قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو خزانے سے تعبیر دی اور علم پر عمل کرنے کو علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کو اس میں سے زکات دینے سے تشویری دی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مال میں سے زکوات نہ دینے والا خزانے میں سے زکات نہ دینے والا گناہ گار ہے اسی طرح سے علم پر عمل نہ کرنے والا گناہ گار بنتا ہے زکوات نہ دینے والا قیامت کے دن عذاب کا حقدار بنتا ہے اسی طرح سے علم پر عمل نہ کرنے والا قیامت کے دن عذاب کا حقدار بنے گا علم پر عمل کرنا یا خزانے سے استفادہ کرنا یا اس میں سے زکات دینا کیا ہے علم پر عمل کرنا دو چیزیں ہیں ایک اپنی ذات کے اعتبار سے عملی زندگی میں علم کے تقاضوں کو پورا کریں اگر علم عقیدے سے متعلق ہے عقیدے کی اصلاح کریں عبادات سے متعلق ہے عبادات کا اہتمام کریں حقوق سے متعلق ہے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں حلال و حرام کے بارے میں ہے اقوا کا راستہ اختیار کریں حلال حلال مانے حرام فرام لیکن اس کے ساتھ دوسرا اس پر عمل یہ ہے کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے خصوصا جن کی ذمہ داری اس پر ہے جسے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ علی نبی طالب رضی اللہ فرماتے ہیں علی امام الحکیم نے کیا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی باتیں سکھاؤ خیر کی تعریف تو جس انسان کے پاس علم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یا دوسروں کے اعتبار سے وہ مکلب ہوتا ہے اس علم پر عمل کا خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی عمل کرنے والا بنائے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں خود عمل کرتے ہیں گھر والوں کو عمل کرنے کی تلقین دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امراح کب صلاحی وس اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے معلومات کے خود بھی عمل کرنا ہے گھر والوں کو بھی عمل کی تلفین کرنا ہے ہر مسلمان اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا لہذا آدمی بعض اوقات خود تو پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے علماء کے دروس میں حاضر ہوتا ہے کتابیں پڑھتا ہے خود عمل کرتا ہے بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں بے دینی گھر میں ہوتی سلاح نہیں پڑتا ہے علم کے ساتھ عمل کرنا اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی صلاح کرنا یہ ذمہ داری ہماری ہے صرف اس بات کا اہتمام کرتی تھی رضی اللہ عن فرماتے ہیں ان نہ اقوف عاعدہ نفسی اینقال علی یا اوئی مر سب سے زیادہ اپنے آپ ہاں پر جس چیز کا مجھ کو ڈر ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن مجھے آواز دے کر پکارا جائے اے اوئی مر حل کیا علم تمہارے پاس تھا کیا تم نے حق کو جانا کیا تم نے علم حاصل کیا عقو تو میں جواب میں کہوں کہ ہاں میں نے علم حاصل کیا وَيُقَالُ بھی دوسرا سوال مجھ سے پوچھا جائے پمادا عامر تفیمہ علم جو کچھ تو نے جانا اس پر کتنا عمل کیا معلوم کہ قیامت کے دن صرف علم کا حساب نہیں ہے کہ علم حاصل کیا کہ نہیں بلکہ دوسرا سوال اور دوسرا حساب اور محاسبہ یہ ہے کہ جتنا بھی تو جانتا تھا اس پر نے کتنا عمل کیا ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے نمازوں کا کیا حال ہے تلاوت ذکر ہلال و حرام اور اللہ کی جتنے بھی احکام ہیں جن صفات سے ہم کو متضف ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے اللہ کا خواب تقوی یقین توکل ضوبت و تقوا ورع خشیت خوشو اور اس طرح سے جتنی بھی صفات ہیں کائیں ہمارے اندر یقین تھوازو محبت اللہ کی سب پر غالب آنا رسول کی محبت سارے بندوں سے بڑھ کے ہونا ساری مخلوقات سے بڑھ کے ہونا اللہ کی محبت ساری محبتوں سے زیادہ ہونا وہ لبین آزم و کشد حبل اللہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں کائیں ہماری زندگی یقین کہاں وہ اللہ پر ان کو اللہ پر کرو اگر واقعی تم ایمان یہ ای کہاں ہماری زندگی میں ہے بل تو ہی رونل دنیا و تاخیرت اللہ نے کہا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے تو انسان سے زندگی میں اعمال کا محاسبہ قیامت میں ہوگا کہ دنیا کتنا امن العمل میں اس کو ابن ابھی نے روایت کیا ہے طریقہ کیا تھا مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی جب دس آج یہ سیکھتا تھا تو ان سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ ان کے معانی اور ان کے عمل کو سیکھ نہیں لیتا صحابہ معانی بھی سیکھتے تھے قربان کے اور عمل بھی سیکھتے تھے صحابہ علم اور عمل دونوں کو سیکھتے تھے آج ہمارے دور میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف علم سیکھتے ہیں عمل نہیں تو امل علم کا سمورہ ہے ایسا پیڑ جو پیڑ ہی ہو پھلدار نہ ہو سایہ دار نہ ہو, ہو کاٹ دیا جاتا ہے ہماری مثال ایسے پیڑ کی نہیں ہونا چاہیے بلکہ مومن کی مثال اللہ تعالی نے دی تو اتنی اک الحاق اللہ رب وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے یا تو یہ معنی ہے کہ سارے موسموں میں یا پھر جب بھی موسمات آئے پھل دیتا ہے تو مومن کو پھلدار ہونا چاہیے وہ علم اگر لے تو اس کے ساتھ عمل دے اگر زندگی میں عمل ہے تو اس کا علم اس کے نجات کا ذریعہ ہے لیکن اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ علم قیامت کے دن وبار بن سکتا ہے یہ جو بات میں نے کہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی اس کو امام ابن جرید الطبری نے اپنی تفصیل میں روایت کیا ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حردان صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے حدیث بیان کی جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے دس آیتیں پڑھنا سیکھتے تھے دس دس آیتیں پڑھنا سیکھتے تھے آگے مزید دس آیتیں اس وقت تک کہ نہیں سیکھتے جب تک کہ ان دس آیتوں کا علم اور عمل دونوں سیکھنے لیتے ان دس آیتوں کا علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے اور کیا کہا انہوں نے عالم نل والعمل ہم نے علم اور عمل دونوں سیکھا صحابہ کا کمال کیا ہے صحابہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے علم نافع اور عمل سال دونوں کو جمع کیا علم نافع اور عمل صالح ان کے پاس فضولیات والا علم نہیں تھا بےبودہ باتوں کا علم کے پاس نہیں تھا نقصان دینے والا علم کے پاس نہیں تھا نفع بخش علم اور ان کا عمل بدعات اور ریاکاری سے پاک تھا عمل صالح علم نافع اور عمل صالح جس کی زندگی میں آ جائے یہ کامیاب انسان ہے ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے یہ ہمارے علوم فضولیات سے بچتے ہوئے نافع علوم بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے دعا دیکھی ہے اللہ علم لا لائن اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے نفع نہ دے دو طرح سے ایک ایسا علم حاصل کروں جو نقصان دینے والا ایسے علم سے بھی بچا دو ایسے علم سے جو نفع نہ دے کہ میں علم تو حاصل کر لوں لیکن عمل نہ کروں وہ علم میرے ایمان میں ترقی اور اصلاح میرے اعمال میں بھلائی صلاح نہ پیدا کرے ایسا علم جو میری زندگی میں تبدیلی نہ لائے تو اے میں ایسے علم سے پناہ تو صحابی کہتے ہیں العلم والعمل ہم نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا امام احمد نے اپنی مستقب میں اس روایت کو نقل کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں العلم یا کفل عمل عجاب بہو و ان دفتار علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آ جائے اس کی آواز پر اس کے پکارنے پر تو علم رکتا ہے اور اگر عمل نہ آئے تو علم چلا جاتا ہے کتنی آسان سی بات ہے لیکن کتنی بڑی بات اس میں ہے معلوم ہی ہوا کہ جیسے کوئی انسان آپ کے گھر کے باہر آتا ہے آپ دستک دیتا ہے یا آواز دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور اس سے ملاقات کریں اگر آپ نہ آئے ایک بار دو بار تین بار التظام ہو استظام تین بار ہوتا ہے تین بار بلانے کے بعد بھی اگر آدمی نہ آئے آدمی وقت چلا جاتا ہے شریک حکم بھی اس کو یہی ہے اسی طرح سے علم آواز دیتا ہے اگر اس کے مطالبے پر امن آ جائے تو علم میں بقا ہوتی ہے لیکن اگر علم آ جائے اور عمل نہ آئے تو علم چلا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ عمل علم کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے اگر زندگی میں عمل نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے معلوم یہ کہ اصل علم وہ ہے جس میں عمل ہو وہ ناخالی معلومات ضائع ہو جاتی ہے ایسی معلومات سے ایسے علم سے برکت نکل جاتی ہے وہ انسان کی زندگی میں اپنی اور دوسروں کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی ہے جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات میں قوت نہیں ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے لوگ اس کی بے عملی کو دیکھ کے اس کی بات کا اثر نہیں دیتے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے تو اسی کے ساتھ اس فکر کے ساتھ حاصل کرے کہ مجھ کو اس عمل بھی کرتا ہے اس نیت کے ساتھ حاصل کرے بلکہ بہت سارے لوگ دروس میں آنا چھوڑ دیتے ہیں وجہ کیا ہے علم علم علم, علم تھک جاتے ہیں اور سب کچھ ہم نے سن لیا سمعنا اور سمعنا ہم نے سب سن لیا ہاں ان کا قول یہ ہے سمے نہ نہ تو ہونا چاہیے لیکن سمے نہ ہوا سمے آنا کا تھا کہ سمے نہ ہوا اپنا ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں نہ پر مانیں گے نہیں مومدین کا قول کیا ہے سمے نہ وہ اب دیکھیے کہ سما کے بات ساتھ تو سننا جب ہے سن سن سن کے سننی نہیں بلکہ سن ہو گیا ایک دم بہت سنا میں بس اب اس لیے بہت سارے لوگ سننے کا شوق رکھتے ہیں اور ایک ڈال سے دوسری ڈال پر جاتے ہیں ان کو سن لیا ہم تھک گئے اب سب معلوم ہے ان کے پاس کتنا ڈیٹا ہے اب دوسرے کے پاس جائیں گے بس ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے وہ ایک ڈال سے ایک شاخ سے دوسری چاک پر بیٹھتے ہیں پتلی کی طرح چڑیا کی طرح اور کبھی بھی وہ دیندار نہیں بن وہ کان کے عیاش بنتے یہ بھی ایاش ہے پہ بہت چٹپٹی باتیں کرتا ہے اس کو سنیں گے پورا للکار کو ٹھنڈا ٹھنڈا ہے دوسرے کو سنیں گے ان کا سن گیا تھوڑا سا آپ دل گرم کرنے والا سنیں گے تھوڑا گرم کرنے کا سنیں گے اس طرح سے جو ہے لوگ عیاش ہوتے ہیں جیسے کھانے بدلتے رہتے ہیں ایک کھانے سے اگتانے کے بعد دوسرا کھانا وہ لذت کے دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن آدمی پیتا ہے کیوں؟ اس لیے اس میں نفع ہے اس میں شفا ہے اس لیے بعض علماء کی نصیحتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس میں لذت وہ نہیں ہوتی جو آپ کو چاہیے کہ دوا ایک دم مٹھائی کی طرح ہو کے کھاتی ڈاکٹر کہ تھوڑی اور پیجیے ایسی دوا نہیں ہوتی ہے دوا میں کڑواپن ہوتا ہے اس میں میٹھا ملائے تب بھی وہ مزہ نہیں آتا ہے لیکن آدمی اس کو کھاتا ہے کیوں اس لیے اس کا فائدہ ہے آدمی حاصل کریں عمل کے لیے آپ دینی مجالس میں بیٹھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ یاد رکھیں اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے ایمان کی تجدید کے لیے بیٹھے آدمی کبھی اکتائے گا نہیں وہی بات پچاسوں بار سنے گا لیکن ہر بار اپنے دل کو دیکھے دل میں آج تبدیل آئی کہ نہیں نہیں آئے تو دو آئے. پھر بیٹھنا چاہیے تجھ کو یہ حال اگر ہمارا ہو جائے ہم ایمان کے لیے اگر دینی مجالس میں بیٹھے تو کبھی نہیں ہوتا ہے ہم بولنے والے کو دیکھنے کے بجائے اپنے قلب کا جائزہ لیں تو ہم کبھی نہیں بتائیں گے کیوں اس لیے کہ اس میں ترقی کا راستہ آسمان کی طرح ہے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے آدمی کا آنا بھی ختم نہیں ہوا تو علم عمل کا آواز دیتا ہے چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں لائیں کتنی چیزیں آدمی کرتا نہیں کرتا نیند میں سے اٹھا دعا اس کی ہے نیند میں سے بیدار ہونے کے بعد ہے آدمی پڑھے سالوں سال نہیں پڑھا ہے سالوں سال جب بچے ہوتے تب اس کو پڑھاتا ہے خود کون پڑھے گا بچوں کو پڑھانے والا پڑھے خود سے پڑھ گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھا گاڑی پر سوار ہو رہا ہے دعا پڑھا سفر میں جا رہا ہے واپس لوٹ رہا ہے مسجد میں داخل ہوا مسجد سے خارج اس سارے امال کون کرے گا کس کے لیے بہت سارے لوگ دعائیں بھول جاتے ہیں کیوں بولتے ہیں اس لیے پڑھتے نہیں عمل ان کی حفاظت کرتا ہے اگر عمل نہ ہو علم ضائع ہو جاتا ہے ابن قیم اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی حفاظت کے سب سے عظیم شان وسائل میں سے خود عمل ہے جب آدمی عمل کرتا ہے تو علم باقی رہتا ہے بلکہ علم میں برکت آتی ہے جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں بلکہ مزید انہیں تقواہ ان کا عطا کرتے ہیں تو آدمی جب ہدایت پر عمل کرتا ہے ہدایت بڑھتیس جب ہدایت پر عمل کرتا ہے ہدایت بڑھتی جب عمل کا مجاہدہ کرتا ہے اللہ علم کی ہدایت دیتا ہے جب عمل کا مجاہدہ کرتا ہے اللہ اسے علم میں ہدایت شامل کرتا ہے ایسا علم کسی کام کا نہیں جس میں ہدایت نہ ہو ایسا علم کیا فائدے جس میں ہدایت انسان کو نہ ملے لہذا اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہدایت ڈالتا ہے لنا نہ ہم اپنی راہوں کی رہنمائیوں کو ادا کرتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کریں یہ چوتھی چیز تھی جس کو ہم نے سمجھا نمبر پانچ جو چیز سلب کے منہج میں نہیں ہے اس میں سے پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان توحید سے لا لاپرواہی ہوتے ہیں کے معام کو ہلکا سمجھ توحید کا اہتمام نہ کرے خود بھی اور توسیع کرے توحید کی دعوت کو کم کر سمجھ مثال کے طور پر اس سلسلے میں شیخ محمد بن عمر اللہ کہتے ہیں تقریر اداری کا فی, فی نقوص نب السلامی فیق الحد کہتے ہیں اللہ کی توحید پر گفتگو سے اور لوگوں کے دلوں میں اس توحید کو ثابت راسخ کرنے اور جمانے سے لاپرواہی برتنا سلک منج نہیں اللہ کی توحید پر گفتگو کرنے سے لا لاپرواہی برتنا جیسے مثال کے طور پر اگر دروس کا سلسلہ چلے توحید پھر توحید پھر اللہ پر ایمان اللہ کے بارے میں کچھ باتیں اللہ کے اسمہ سے بات آج کب تک توحید؟ تھوڑا حالات حضرات پر بھی بولو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان کے پاس تو توحید توحید ہے صرف توحید سے ہوتا کیا حالات بدل دے گئے دنیا کے تھوڑا حالات حضرات پر بولو سیاست کے بولو پلا چیز پر بولو کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف توحید پر بولتا ہے علماء ایک توازن کے ساتھ توحید ہے اتوا سنت ہے فکر ہے تقسیر ہے ساری چیزوں پہ بولتے ہیں لیکن ان کا زور توحید پر ہوتا ہے کہ توحید کی تکرار ہوتی ہے بار بار وہ آتا ہے اس کی کثرت ہوتی ہے لیکن بہت ساری چیزوں کو یہ چیز گنا گزرتی ہے کیا بار بار توحید ہے جو یہ سمجھتا ہے وہ صرف کی منج پر نہیں ہے جو توحید کا اعتمام نہیں کرتا ہے اور اس پر گفتگو سے اور لوگوں کے دلوں میں اس توحید کو ثابت کرنے اور جمانے سے لاپرواہی پر رکھتا ہے اس سرحد کے محض ہے اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر شخص کی زندگی میں اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے توحید کے بغیر دین کا وجود ہی نہیں توحید مرکزی دعوت ہے امبیا کی توحید کے بغیر نجات نہیں توحید کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ہماری مزید رہنمائی کرتی ہے کہ توحیل سب سے اہم ہے سب چیزوں پر مقدم ہے اللہ ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا دعوت دینے کے لیے کال ان سے کہا تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو کتاب دی گئی جو اہل کتاب ہیں آسمانی کتاب کے حامل ہیں فلی کن سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ اس اللہ تعالی کی توحید ہے اللہ کی توحید کی طرف سب سے پہلے تم ان کو دعوت دو گے فائدہ آپ جب وہ اس توحید کو سمجھ لے تو اکبر ہوں ان اللہ قد فرض خمس خلوات و ل جب وہ توحید کو سمجھ لیں پہچان لیں اس کی معرفت انہیں ہو جائے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں ان کے دن میں اور رات میں دن رات میں کل ملا کے پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں فعید جب وہ پانچ نمازیں ادا کریں اس کا اہتمام کرنے لگیں لگے اللہ, اللہ تعالیٰ نے تو رد عالیٰ فقیر وہ مال و زکات ان کی غنی سے لیا جائے گا اور اس مال کو ان کے فقرا میں تقسیم کیا جائے گا فعیدہ آ کر وزا لے جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوات قبول کرو ان سے لو وہ توقع کرو اموالی ناس اور خبردار لوگوں کے زکوت میں ان کے بہترین مال لینے سے بچنا بہترین مال گھٹیا مال ان کے درمیان میں درمیانی مال ہوتا ہے زکات میں وہ مال لینا بہترین مال مت لینا گھٹیا مال بھی نہیں درمیانی قسم کا مال لینا اور مسلم کے الفاظ ہیں ع سب سے پہلی چیز جس کی طرف, طرف تم ان بلاؤ گے وہ اللہ ایک اللہ کی عبادت ہے یہ حدیث جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے بھی پہلے توحید ہے زکات سے بھی پہلے توحید ہے نماز عبادات میں سب سے افضل ہے زکات بندوں کی صلاح بھی اس میں ہے اور رب العالمین کا مال میں حق ہے لیکن نماز اور زکات سے پہلے توغیر ہے اور آپ غور کریں جن کے پاس بھیج رہے ہیں وہ سرے سے مشرق بھی نہیں اللہ نے مشرکین سے ان کو قدرے الگ کیا ہے اگرچہ وہ بھی شرک میں مفتلا ہے لیکن وہ اہل کتاب ہیں اور ان کے بارے میں کہا گیا یا ازل کتاب تعالوا بیننا ہے اللہ نے ابودا اللہ کہ ایسے کتاب آؤ ایک ایسے کریمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان سواح ہے برابر ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں دونوں کے درمیان مشترک اور مقبول ہے کیا ہے وہ اللہ نے اقبودہ اللہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں تو یہ جو توحید ہے ان کے ہاں تھی آج بھی ان کے ہاں اولڈ فیسٹمنٹ میں نیو فیسٹمنٹ میں آج بھی ان کے پاس ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معادب نے جبل کو توحید کی تعلیم کے لیے بھیجا حجبا صاحب مسلمان کہتے ہیں توحید توحید کہتے ہم تو مسلمان ہیں ہم کو توحید آپ سکھائے توحید ہم کو معلوم ہے کیا ہے اللہ ایک ہے یہ توحید ہے تو عرب کے مشرقین کتنے اللہ کو مانتے تھے وہ بھی تو ایک اللہ کو مانتے تھے نہیں اللہ ایک ہے اللہ سب سے بڑا ہے اچھی بات عرب کے کی مشرقین کیا اللہ کے برابر کسی کو مانتے تھے اولیا مانفا إلا سارے بہت ان کے اللہ کے طرف تقرب کے لیے تھے وہ اللہ سے چھوٹے مانتے تھے ان کو. اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے اللہ کے قریب ہم کو یہ کریں ان کا مقصود اللہ کا تقرب تھا آج بہت سارے لوگ ناگانے بھی کہ آپ لوگ مسلمانوں میں توحید کی دعوت دے کلمہ پڑھتا نہ ہو کلمہ تو اہل خطاب بھی پڑھتے تھے اللہ اللہ وہ بھی مانتے تھے سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی لیکن بعد میں ان کے قوموں میں بگاڑ آیا تو جیسے یہود و سارا کی توحید میں بگاڑ آیا مسلمانوں نے ایک بڑے ترقی کی توحید میں بھی تو بگاڑا اور اس کی خبر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں آپ نے کہا بد الاسلام غریب علیہ سیاؤود غریبن کا محبد سیاؤ کا غریب اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی تعلیمات میں لوگوں نے اتنی تسمیلیاں کر دی تھی کہ توحید کی دعوت ختم ہو کی شرک بھر چکا تھا سماج کا رائے سکا شرک تھا اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت دی تو نبی غیر مانوس آواز تھی بات کے ادوار میں پھر ایسا ہی ہو جائے گا کہ خالص توحید کی دعوت دینے والا سماج میں اجنبی ہو جائے گا اس کی دعوت اجنبی ہو جائے گی تو آج وہی حال ہے کوئی آدمی اولیاء, اولیاء سے اگر نہیں مانگتا ہے تو آدمی کافر ہے وہ گستاخ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل خوشحال عالم وغیرہ اگر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانگتا ہے ایسا آدمی گزرا سی تو آج شرکیات مت میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جو آدمی اس کو نہیں کرتا ہے حکمران کی کہ توحید کی دعوت کی دے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے حاملین بھی توحید کے محتاج ہیں آپ دیکھیں مدینہ میں بھی آپ دیکھیں گے آیت دن کرسی کا نظر ہے مکہ میں اللہ کے بارے میں اللہ اللہ پہلی بار اس میں کیا ہے توحید لیکن وہ مدینہ میں نازل ہوئی سورت البقرہ میں سورت الحشر کی آیات وہ اللہ اللہ اللہ سورت الحشر کی آیات کہاں نازر ہوئی مدینہ میں آپ دیکھیں کہ مدینے میں بھی توحید کی آیات نازل ہوتی رہی ہے اللہ کا تعارف کیا مدینہ میں نہیں ہوا مکہ میں نہیں ہوا جو مدینہ میں ضرورت پڑ رہی ہے اللہ کا تعالیٰ قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا کیوں؟ اس لئے کہ مومن کی توبید ہمیشہ اس کی تجدید روح دہنا چاہیے ایک بار سننیاں ختم ہو گئے نہیں بلکہ بار بار اللہ کے بارے میں قرآن میں آپ کو ملے گا احادیث میں آپ کو بار بار ملے گا من کانا یکمن باللہ والیوم الآخر فلا یکری جارہو فلیکرم ضائفہو فلیقل خیران اولی اسمت کئی حدیث آپ اس لئے آپ کو حدیث میں اذکار آپ کو بار بار ملیں گے لا کتنے اذکار کا حصہ ہے. توحید کی اہمیت ہے اسی لیے اس کو دین میں کئی اذکار اور آماد اور عبادت کا حصہ بنا دیا گیا ہے اذان میں نماز میں خطبے میں یہ ساری چیزوں توحید آپ کو ملے گی تو توحید ضروری ہے اس کو بول کے رہنا چاہیے بیوی بچوں میں دوست احباب میں مساجد میں اب جہاں آپ کام کرتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں توحید کا تذکرہ چھوڑنا نہیں چاہیے جو آدمی کا بس ہو گئے اب آگے بڑھو پہلی جماعت کے بعد دوسری میں جاتے نا آپ ہمیشہ پہلی میں بیٹھتے آپ کب تک توحید ایسے لوگ آتے آپ کے پاس تھوڑا حالات حاضرہ پہ بھی, بھی غور کرو اور تھوڑا حکومت نے کے قیام کے لیے بھی چلو ہاں ہاں ایک بالکل پسند نہیں کرتا اچھا توحید بولے ہم بھی مانتے توحید بلکہ تمہاری توحید صحیح نہیں کیوں تو تم تم کیا کرتے ہو ہاں توحید کی ایک خاص قسم ہے تم لوگ اس کو نہیں مانتے ہو. توحید حاکمیت توحید حاکمیت الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ربوبیت میں آ جاتی ہے کہ سارے کائنات کا حاکم کون ہے چاہے وہ کونی اعتبار سے ہو یا شریعت اعتبار سے ہو حکم اللہ کا چلتا ہے آسمان و زمین پہ اور شریعت کے احکام اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں کا نفاذ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو وہ بھی اپنے ربوبیر جاتا ہے وہ رب ہے ہمارا وہ مالک ہے وہ حکم دے گا ہم مانیں گے اس کو ہم بندے اس کے لیکن الگ سے کاٹ کے ان کا مقصود کیا ہے لوگوں کو گمراہ کریں اور حکام کی تفریح کریں اس تود کے ذریعے سے وہ کیا چاہتے ہیں حکام کی تفریح کریں تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں آپ نہ آئیں آیت بھی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے احمل کافی رول جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہ کافر ہیں اور اس کی زندگ میں سارے مسلمان کام کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی نہیں رکھتے کیونکہ یہاں من ہے من میں کون آتا ہے عموم کا سہلا ہے آپ اس کو حاکم کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا ہے وہ جج کے لیے بھی ہوگا وہ چوپال میں کوئی ہاں دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہے سسر بھی ہو سکتا ہے جو بیٹی اور دماد کے بیچ میں فیصلے کے لیے بیٹھا ہوا ہے منحقات من عموم ہے تو پھر اس کو کافر کیوں نہیں بتاتا ہے تو یہ جو ہے تکفیر کے راستے پر خوارج کے راستے پر جانے کا ذریعہ ہے تو توبی کے نام پر بھی بعض اوقات بدھ پرستی کی آپ دیکھیے ایک آدمی کا ذہن یہ خوانی ہے اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ تابوت بولتے اس کے ذہن میں حکومت آتی ہے تابوت بولتے ہی اس کے ذہن میں کیا آئے گی گورنمنٹ اس کے ذہن میں بت نہیں آئیں گے اس کے ذہن میں قبرے نہیں آئیں گی اس کے ذہن میں شکار نہیں آئے گا اس کے ذہن میں فوراً کون آئے گا حاکم گورنمنٹ خصوصا سعودی گورنمنٹ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری خرافات ہیں ایک آدمی کو چاہیے کہ توحید کو پوری طرح بنے نہیں کہ کسی ایک خاص چیز کو پکڑ کے چلے اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب کہ آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے جب دم گھٹا تھا تو چادر ہٹا لیتے تھے اس وقت میں آپ کس شرک کے بارے میں فکر مند تھے کس برائی کے بارے میں آپ بہت ہی حساس اور آپ بہت ہی فکر مند تھے آپ کہہ رہے تھے اللہ بھی مساجد اللہ کی لانت ہو یعنی پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجا گاہ مسجود بنا لیا تو یہ قبر پرستی آخری فکر نبی کی ہے اس کو تو چھوڑ دیا بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات اتنی ہمدردی آ جاتی ہے کہ وہ بیچارے مندروں کو بھی صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں ذہن آپ سوچیں جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے اتنا زیادہ ایک ایکتا اور بھائی چارہ ہے کہ پھر ایک تو ان کو کام نہیں چلیں گے مسلمان وہ تاغت ہیں کابر ہیں اور یہاں اگر بت پرستی کرنے والے ان کی بتوں کی جگہ ہے ان کی صفائی کر کے ان کو معمور کرنا تو یہ بھی ان کے امال میں شامل ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ شرک کے نام پر انہوں نے شرک صرف کیا سنا حکومت والا شرک بتوں والا شرک ان کو نہیں معلوم قبروں والا شرک ان کو نہیں معلوم اور اس طرح کی کئی سوپڑے شرکی ان کو نہیں معلوم اگر انہوں نے سیکھا تو کون سا حکومت والا شرک تابوت کون سا حکومت والا تابوت تو یہ جو ہے یہ ادھورا علم یہ خطرناک ہے یہ خطرناک ہے تو انسان کو چاہیے کہ توحید کو اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ سیکھے نہ کہ ایک ٹکڑا لے کے آدمی ایک چشمہ پہن کے توحید کو پڑھے ایسا ایسا ٹھیک نہیں ہے تو توحید سیکھنا ضروری ہے حالات حاضرہ اپنی جگہ ہے لیکن توحید سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے قبر میں جاتی کیا پوچھیں گے تمہارا خلیفہ کون تھا پہلا سوال قبر کا کیا ہے خالات حضرہ بتاؤ کس ملک کے تھے ہاں ریولیوشن لانے میں تم نے کیا کیا حکومت قائم کی کہ کی نہیں کیا پوچھیں گے سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے مرک اور ابو ابوداؤد کی روایت کے الفاظ ہے کس کی عبادت کرتا تھا اب اصل سوال پہلا اللہ کے بارے میں ہے تو اللہ کو نہیں جانا اور باقی چیزوں کو سب کو جانا اللہ کو تو نہیں جانا اسی لیے آپ ان لوگوں سے دیکھیں ان سے بات کریں ان کو اللہ کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی اس دور کا نوجوانوں کے لیے بڑا فتنا ہے کہ وہ توحید سے زیادہ اور دین کے بقیہ شعبوں سے زیادہ سیاست کے شعبے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہم سیاست سے منع نہیں کرتے ہیں. آپ پڑھو دیکھو اخبار دیکھو سب دیکھو آپ پالیٹکس میں کتابیں پڑھ دو آپ لیکن آپ توحید چھوڑ کے نہیں کر سکتے اس کو توحید کو آپ کم تر بنا کے نہیں کر سکتے یہ کیا بار بار توحید نہیں اس لیے کہ قبر میں آپ کو سب سے پہلے ہی کام آنے والا ہے پہلا انٹرویو جو آپ کا ہوگا اس میں فیل ہو گئے بعد میں فیل ہونے والے قبر کی منزل سب سے بیاانک منزل ہے یہاں پاس کو پاس یہاں فیل لہٰذا قبر میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا لہذا آدمی کو چاہیے کہ اہتمام کرے اپنی ایمان کی اصلاح کرے جن لوگ ابد اللہ البج علی ربی اللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راحت رکھتے تھے آپ کی صحبت میں رہتے اور ہم نوجوان تھے کم عمر نوجوان تھے ابھی ابھی جوانی کے مک فتیان قبل القرآن تو ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھتے بعضوں نے شوچا اٹھایا تھا جب میں نے ایک بار کہا تھا کہ تفسیر کا علم حاصل کرنا سیرت اور یہ سب چیزیں ان سے زیادہ اہم تو بعضوں کے اگر دل تفصیل نہیں منع کر رہے سے منع نہیں کر رہے یہ جو قول ساب کرے گا فتح المن قبل قرآن ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کیا قرآن سیکھتے اور قرآن اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا فض نہ بھی ایمانا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا قرآن کے ذریعے سے پہلے انہوں نے عقیدے کی بنیادی چیزیں سیکھی توحید کو سیکھا توحید کو سیکھا ایسا نہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے قرآن کی آیات احادیث کی روشنی ہی میں سیکھا لیکن پہلے وہ باتیں سیکھ لیں جو عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں توحید سے متعلق ہیں اس کے بعد ساری تفاثر قرآن کی ہیں قصے ہیں اس میں مثالیں اس میں ہیں مستقبل کی خبریں ہیں ماضی کے واقعات ہیں قرآن کے اندر بہت کچھ اس سارے علوم آدمی حاصل کر رہا ہے اس کو توحید معلوم نہیں تو ایسا انسان ناکام ہے لہٰذا جو آدمی قرآن کی تفصیل میں لگ جائے اور توحید نہ سیکھے یہ آدمی غلط راستے یہ صحابہ کے راستے نہیں اس کو چاہیے کہ ایک آدمی مسلمان ہو رہا اس کو کیا پڑھائیں گے آپ پہلے اس کو کیا قرآن کی کوئی صورت پڑائیں گے آپ اس کو کریم میں پڑھائیں گے بول اشحد اللہ ال اللہ یہ پہلے سیکھے گا وہ پہلے سیکھے گا کہ قرآن کی کوئی سورت ہے دوسری صورت پڑھے گا قرآن سے پہلے توحید کا کلمہ اب یہ افضل ہے کہ قرآن ہے ہے اللہ کا کلام خیر کتاب لیکن اسلام میں انٹری کی رسم کیا ہے توحید ویسی جسے آدمی کہ حضو افضل کے نماز سمجھ گئے اب کیا بولنے والا ہاں نماز افزل کہ ازو ہے نماز افضل ہے تو بولے پہلے نماز پڑھیں گے کہ ازو کریں گے ازو شرط ہے نماز کی ایمان شرط ہے سارے امال کے لیے اگر ایمان نہیں ہے تو, تو کوئی بھی عمل کر توحید نہیں ہے کچھ بھی کر بڑے سے بڑا کارنامہ تیرا ضائع ہے لیکن اشرف کا لئے ایمان ہی نہیں ہے تو تیرا سارا عمل برباد ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم یعنی قرآن کی جو تفصیلی علوم ہیں اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اس کی باریکیاں اتنی باریکیاں آپ کو جانے کی پہلے مرحلے میں ضرورت نہیں ہے پہلے مرحلے میں توحید سیکھو اس کے بعد اصول تفسیر ناسخ منسوخ امتال اور اس کے علاوہ قصص اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں تو آپ مفردات اور بہت کچھ ہے اب سیکھو نہ کرو نہ, نہ کیا آپ کو بھائی لیکن آپ اس میں جا رہے ہوں اور آپ کو توحید ہی معلوم ورڈ ٹو ورڈ پورا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں चीज़ لیکن ہم کو ابھی تک کے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے ابھی تک کو ہم کو اس کی قبولیت کی شرطیں معلوم نہیں ہیں اس کی تقاضے ہم کو معلوم نہیں ہیں تو آپ مطلب پورا قرآن پڑھ کے بھی ابھی توحید صحیح سے نہیں سمجھے تو فائدہ کیا ہے لہذا انسان کو چاہیے آپ دیکھیے وہ عورت آئی بانی کو لے کر آئے صحابی لکھا دیکھیے مومنہ ہے جی آپ نے کیا قرآن پڑھ کے سنا تفصیل آتی کہ نہیں تجھ کو سی تفسیر پڑھی پوچھا آپ نے نہیں آپ نے کیا پوچھا باہ اللہ کا ایک رواج میں اشارہ کے پھر سما کا من آنا میں کون ہوں کہ ایک رواج میں ایسا اشارہ کیاجے ہوئے حاصل کر دو اس کو میری مجھے سر خاطر پڑھنے آتی کہ نہیں تجویز سے پڑھ کے سنا تفسیر اس کی کیا ہے رحیم اور رحمان میں فرق کیا ہے ہاں با بسم اللہ میں کس اعتبار سے اس کے آنند کے لیے تبرک کے لیے سب یہ سب پوچھا بعض اوقات لوگ ان تفاصیل میں پڑھ جاتے ہیں اجمالی طور پر قرآن کی جو دلیل ہے اسے ہم توحید پڑھا رہے ہیں کسی کو تو کیا دلیل قرآن کی نہیں دیتے اس میں لیکن بعض آپ دیکھیں اقوالیوں کی تین چیزیں آپ کو ملیں گے پھر سے دوہرا رہا ہوں تین چیزوں پر بہت زور لگیں گے رائے تفصیل. تفصیل, تفصیل, تفصیل کے بہانے پوری حکومت کی باتیں ہوں گی اس کے اندر سارے نبیوں کو کمانڈر بنا کے پیش کیا جائے گا اس میں شریعت کو لی قانون اور اس طرح سے اسلامی معاشرے کو حکومت اور پورا اسی طرح سے اور نبیوں کی دعوت کو باطل حکومت کے خلاف بغاوت اور پروٹیسٹ بنا کے پیش کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ تفسیر تفسیر کے تفصیل میں سارے حالات حاضر آ جائیں گے وہ یہی کرتے ہیں تو ایک تو تفسیر ہے نمبر دو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی پوری سیرت پہ جنگیں وغیرہ سب آئیں گے اس پہ سارا لوگوں کو گرمانے کا موقع ملتا ہے تین عربی زبان کیوں علماء سے آزاد ہونے کا اچھا طریقہ ہے ختم. علماء کی کیا ضرورت ہے عربی اربی آتی نا تاکہ چھٹی علماء کی محتاج کیوں پروفیسر صاحب کافی ہیں مول صاحب کی ضرورت نہیں ہے مولانا مود نے بھی کہا تھا نہ کہ تفصیل کے لیے کسی بہت بڑے مفسر کی ضرورت نہیں ہے کسی بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تفصیل کے لیے ایک درجہ کا پروفیسر بھی کافی ہے ان کے پاس ابھی خالی پروفیسر ہی ہے علما ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ تبرکی ہوگا لیکن بہت کم ہوگئے کیوں علما کی تحقیق کی سزا ہے اس مقام اور منزلت کی تحقیق کی سزا ہے کہ تمہارے پاس علما ہی نہیں سارے پروفیزری بھر کے گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں قرآن سیکھیں قرآن علوم کو سیکھیں اس کو دل و جان سے سیکھا تجویز سیکھے قرآن کی کتنے علومیں ہوئی ہیں ابن قیم نے کتنی ساری کتابیں قرآن سے متعلق لکھی ہیں تفاصیر ہیں جتنے قرآن کی خدمات سب ہے سبل بھی کی خدمت ابن کثیر کون ہے اہل حدیث نے خود کہا کہ جو ہے یعنی قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے یو منق اللہ امامی کا کہ اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں اہل حدیث کا شرف ہے کہ ان کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر نے ذکر کیا ہدایت کی زبان امام بخاری انہوں نے اپنے استاد علی بن مدینی سے روایت کیا ہے کیا کہ وہ جو ایک جماعت جو حق پر رہے گی وہ کون ہے اہل حدیث کم اہل حدیف امام البی نے روایت کیا اس میں حق کو ملے گا کہ خدمات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سیرت اس میں بھی آپ نے کی تاریخ الوداع اور نیا ابن کثیر سیرت پر ابن کثیر بڑے بڑے علماء جو خدمات ہے تا تفصیل میں بہترین تفصیل ابنس ابن جریر تبری حدیث شمار کیا ہے ہدایت کی شرح میں گنایا ان کو ابن جریر تبریض تھے تو بہرحال تفسیر اپنی جگہ ہے لیکن توحید کا علم حاصل کریں پہلے اپنی توحید اصلاح کے بعد قرآن اور حدیث کے سارے علم آپ کے لیے اس کا دروازہ کھوٹا ہے مر گیا تو توحید کم سے کم جانا یہ نہیں تفسیر پڑھ رہا تھا میں نے تو سیکھا بول سکتا ہوں جا کے فرشتوں کو نہیں اللہ کو بھی نہیں پہچانا میں نے سارے سلف کا اس پر اتفاق ہے یہ سب سے پہلی چیز جس کا ایک بندے کو حکم دیا جائے گا وہ شہادت ہیں اشد اللہ اشد المحمد رسول اسلام توحید وہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ آخر ما به في دنیا اور آخری چیز ہے جس کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے اسلام میں توحید سے اندر آتا ہے اور دنیا سے باہر جاتا ہے توحید کے ساتھ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا وہ اول واجبین و اخر واجبین وہ پہلا واجب ہے اور آخری واجب ہے اسلام میں آنے کے لیے پہلا مطالبہ بندے سے کیا ہے توحید کے کلمے اقرار کر دنیا سے جانا ہے تو اس سے بھی کیا لے کے جانا ہے ساتھ سب سے اہم چیز آخری چیز لا الہ توحید و اول توحید پہلا حکم ہے اور آخری حکم ہے توحید الحیہ یعنی کہتے ہیں توحید پروہیت کیونکہ توحید کی تمام اقسام میں یہ سب سے زیادہ اہم ہے کیوں اس لیے کہ انسانیت اسی میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا اللہ کی عبادت میں شرک اسی لیے اللہ نے قرآن کریم عمومی طور پر توحید الوحیت ہی کا زیادہ ذکر کیا ہے انہیں یعنی تاکید ان حکم جو دیا ہے اللہ نے وہ توحید الوحیت کا ہے اس لیے کہ اس میں بندے کے اعمال کا مطالبہ ہے توحید و صفات اور توحید ربوبیت اس کا تعلق معرفت سے ہے اسی لیے پہلے سلف جو ہیں توحید الاثبات الما رفت توحید المارفت اول اس کو کہتے تھے اور توحید الطلبالفس اس کو کہتے تھے اس میں بندے کے اعمال آتے ہیں تو اس میں شک عام طور سے لوگ کرتے رہے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا مطالبہ کیا اور یہی, لا الہ الا اللہ یہی مطالبہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کھلا نہیں تو شرحیہ میں انہوں نے بات رکھی ابن رجب رحم اللہ فرماتے ماتے اپنی کتاب شر کو الاخلاص اخلاص میں کہتے ہیں اخوان میرے بھائیو اليوم فی تحقیق آج کے دن آج دن تمہارے پاس وقت ہے آج تم محنت کر لو کس چیز کی کوشش کرو فی تحقیق توحید توحید کے پختہ کرنے کی توحید کے اہتمام کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اس کا اہتمام کرو اس کی کوشش کرو سرو سوا اس لیے کہ اللہ تک توحید کے سوا کوئی چیز نہیں پہنچاتی اللہ سے جوڑنے والی چیز اللہ تک پہنچانے والی چیز سوائے توحید کی اور کچھ نہیں وہ حقوقی اور توحید کے حقوق کا ادا کرنا اس کا اس کی حضر کرو یا اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی حضر کرو فإنه لا من إلا اس لیے کہ توحید کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات ملا ہے توحید تمام کرو تو یہ بات ابن رجب رحم اللہ نے کہی ہے تو پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید سکھائیں بیوی کا جائزہ لیں پوچھیں توحید آتی کہ نہیں آتی ہے آتی ہوگی پوچھا پوچھا کبھی کبھی پوچھ کے دیکھو توحید کی کتنی قسمیں ہیں پوچھو بیوی سے بچوں سے پوچھیے نہیں معلوم ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ضرورت اس بات کی کہ ہم اس بات بارے میں فکر مند ہوں ماں باپ سے پوچھئے ماں باپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے بعض اوقات یہ بھی نہیں کر پاتے تو یہ ضروری ہے کہ ہم قوید کا اہتمام کریں بقیہ چیزیں بعد میں عرف الیدین اس کے بعد ہے ہاتھ کہاں بعض اوقات راویت کے بارے میں معلوم رہتا ہے فن راوی محمل کے بارے میں کیا تحقیق ہے اور فناراوی عبد الرحمان واسطل ہاں ابو شاہبا اس کے بارے میں کیا ہے پورا پی ایچ ڈی کرے گا اس کے اوپر توحید کے بارے میں نہیں معلوم یہ چیز مناسب نہیں ہے توحید سب سے مقدم ہے بس چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں لیکن توحید سب سے زیادہ اہم ہے کسی آدمی کو اگر موقع اگر اس کو آپشن دیا جائے ہاتھ کاٹنا کے سر کاٹنا دے کون صاحب آپ گیا ہاں مجھ کو بہت کام میں آدمی سر کٹوائے گا نہیں سر کٹا مطلب گیا ہاتھ کٹ کے بھی زندہ رہ سکتا ہے پاؤں کٹ کے بھی زندہ رہ سکتا ہے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے بغیر بھی لوگ ہیں لیکن سر کٹ گیا تو کیا کرے گا ہاتھ پاؤں لے کے گیا تو توحید کا مقام دین میں ایسا ہے کہ بغیر توحید کے دین کا موجود ختم ہو جاتا ہے اس کا اہتمام خاص طور سے اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے نمبر چھ سلف کا کے منہج میں سے کون سی چیز نہیں یا سلف کے منہج کے خلاف وہ کیا ہے رسول کی تعظیم میں غلو رسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بندگی سے بڑھا کر ربوبیت یا علوہیت میں داخل کرتے آپ کی تعریف ایسے کرنا کہ آپ کو اللہ کے برابر بنا دینا شیخ محمد بن عمر بعض مول حفظ اللہ کہتے ہیں نہیں ممنہج السلف الہولو فی الرس فی الرسول ومساواته بالله تعالی رسول کے معاملے میں غلو کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منہج نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے معاملے میں غلو کرنا بڑا چڑھا آپ کے اپ کی ایسی تعریف کر دینا کہ آپ گویا بندگی سے ہی باہر کوئی فرشتہ ہو جائیں یا اللہ کی ربوبیت اور الوبیت میں شامل ہو جائے جیسے وہ جو عارش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یہ کیا ہے شرک ہے یہ کفر ہے کہ اللہ ہی بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کو دنیا میں آیا یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کفری عقیدہ ہے یہ یعنی یہ ہمارا عقیدہ نہیں مشرکین کا عقیدہ ہے تو رسول کے معام میں غلو کرنا علامہ مناوی رحم اللہ فرماتے ہیں الغلو تجاوز الحد غلو کیا ہے حد سے تجاوز کرنا حد پار کر جانا غلو حد پار کرنے کو کہتے ہیں اب تو علامات کی تحریف میں انہوں نے بات کہی غلو یہود سارا کا طریقہ ہے مسلمانوں کا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کتاب لا تغلو فی دین غیر الحق ولاب و اغوا قبل قبل نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلومت کرو اپنے دین میں ناحق غلومت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو بے. ابل كثيرا اور انہوں نے کئیوں کو گمراہ کر دیا وہ ابل ان سواری اور سرات مستقیم سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے غلو کا نتیجہ سرات مستقیم سے نہراف اور بھٹکنا ہے ایک آدمی جب غلط کے زندگی میں آتا ہے تو وہ سیرات مستقیم سے بھٹک جاتا ہے کتاب میں غلو کیا کیسے امام القطبی رحم اللہ فرماتے ہیں قل يا الكتاب لا تغلو في غير الحق اللہ نے فرمایا کتاب اپنے دین میں نہ کہ ویسے حد پار مت کرو جیسے عیسی علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ لئی سوالہ درشدہ تل السلام کے بارے میں یہود کا حد پار کرنا یہ ہے کہ انہوں نے السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ناجائز اولاد ہے اس سے پیدا ہونے والی اولاد ہے اور سلام معبود ہیں مجاوز الحد کہتے کہ غلو حد پھلانگ جانے کو کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اردو دونوں طرف سے ہوتا ہے افراد اور تفریح اردو دونوں اعتبار سے ہوتا ہے حد بڑھا دینا حد گھٹا دینا یہ سارے سلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول بندے ہیں رب نہیں بندے ہیں معبوج نہیں رسول ہیں عام انسان نہیں نسارا نے کیا کیا بندے سے بڑا کے ناگود بنا دیا اور یودود نے کیا کیا رسول کیا عام انسان سے بھی گھٹا کر زینا سے پیدا ہونے والی اولاد اور بالکل نینز ان کی شان میں بہت ساری گستاخی کی ان کو جادوگر بھی خطار دیا آج بھی یودود ان کو جادوگر مانتے ہیں آج بھی ان کی انسائکلوپیڈیا جو, جو انسائکلوپیڈیا آج بھی ان کو جادوگر مانتے ہیں تو انہوں نے بندگی کی حد سے بڑھا دیا معبود بنا دیا انہوں نے رسول کی ہاتھ سے گرا کر ان کو بالکل ہی یعنی ایف دار انسان بنا دیا تو یہ دونوں حلو ہیں مکر حد سے بڑھاؤ بھی نہیں حد سے گھٹاؤ بھی نہیں اسی لیے اصحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس میں اشد اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن اشد و رسول میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے صبح کوئی باد لایت نہیں اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں رسالت کے اقرار سے پہلے بندگی کا اقتار ہے کہ اللہ کے بندے ہیں وہ رب نہیں ہیں معبود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں عام انسان بھی نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں قابل احتراب ہیں اللہ نے اپنی وہی آپ پر نازر کی اور آپ کا کلام خود قانون ہے آپ کا عمل قابل اتباع ہے آپ کا مقام عام انسانوں سے بڑھ کر ہے تو یہ جو چیز ہے اتنا مقام بڑھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی زور سے بات کر دیں اونچی آواز میں بات کریں اس کے سارے انتہائی اس کے سارے اعمال پر بات ہو سکتے ہیں عام آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے اور اللہ نے عام لوگوں کی طرح رسول کو ٹریٹ کرنے سے منع بھی کیا کہ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو ایسا مت پکارو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو رسول کو ایسی آواز مت ایسے کئی معاملات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام انسانوں سے بڑھ کے ہیں آپ کا مقام آپ عام انسان نہیں آپ سید ولد آزم یہ مقام کسی اور کو نہیں آپ سردار ہیں آپ عام آدمی نہیں انسان آپ ہیں لوازمات بشریت کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ سب سے بہتر انسان ہیں یہ بات خیال رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا آپ نے فرمایا خبردار سے بچو من کان قبلکم الغلو فی الدین اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے انہیں غلو ہی نے دین میں غلو کرنے نے ہلاک کر دیا دین غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے غلو امال میں بھی ہوتا ہے اگر ایک آدمی مثلاً وضو کرنا ہے تین مرتبہ اس کو چہرہ دھونا ہے دھوتا ہی, ہی جا رہا ہے پانچ چھ سات یہ کیا ہے حد پار کر دیا یہ غلو ہے ٹھیک نہیں میں اچھے سے وضو کر رہا ہوں میں ایک دم اچھے سے یہ کیا ہے یہ اچھے سے نہیں ہے برا وضو ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی صدف سے کیا فرمایا فخد اصا و تائیدا و بالم اس نے حد پار کر دی اس نے برائی کی اس نے برا کام کیا اس نے ظلم کیا کس نے جس تین سے زیادہ تین سے زیادہ مرتبہ تو غلو میں بھی ہو سکتا ہے تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے اقوال میں ہو سکتا ہے اعتقاد میں ہو سکتا ہے کسی, کا, کسی کی تعظیم دل میں کیا ہے ہے حد سے زیادہ اس کو اللہ کے برابر بنا دیا تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں گلوب ہے اعتقاد میں کسی کی تاریخ میں اتنی تعریف کر دی کہ اس کو اللہ کے برابر کر دیا گلوب ہے غلو افعال میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے احترام میں جھک جا رہا ہے ایک دم تو جھکنا کیا ہے اسلام میں نہیں یہ غلو ہے کسی کا احترام کرنا اپنی جگہ ہے لیکن اس کو جھکنا حیدرآباد وغیرہ میں ہمارے کیا کرتے ہیں اچھا وہ بھی کیا ہے پوری فوج کو سلام کرنا ہے ایک کو نہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے ایک آدمی جی کمرے میں آیا وہ سلام کرے اس کا سلام السلام علیکم جمع کا سہجا یہ تو کم سے کم اتنا بھی سمجھنا چاہیے السلام علیکم اللہ سب کو سلام کیا نہیں سسر کو سس کو دیور کو فلاب ایک ایک اور وہ بھی کون سا نواب سلام یہ غلوم ہے اسلام میں نہیں ہے سلام کرنا نہیں اور اسی طرح سے فردن فردن سلام یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے ایک ایک آدمی سلام کرنا ایسا نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلو ہیں دین میں غلو کرنا خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شال میں تعریف کے ایسے کلمات کہنا کہ آپ سے بندگی کو چھین لی گویا کہ وہ آپ سے بندگی کو چھین رہا ہے کہ آپ کو رب بنا رہا ہے رب, رب معبود بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے غروب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا الناس کمب تقوا اے لوگو تقوا کی راہ اختیار کرو اپنے آپ کو بچاؤ گمراہی سے علیہ کمبکوا کو اپنے لیے حفاظت کا انتظام کرو تکوا شار بنو پرہیزگار بنو بچو برائیوں سے کون سی برائی آگے بیان ہو گئی ولا ایستا کن شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کنفیوز کر دے کہیں شیطان تمہیں حیران و پریشان کر دے انا محمد عبد اللہ و رسول میں محمد ابن عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اللہ کی ماںب انق منزلت ہی اللہ کیجل اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہرگز بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مقام مجھ کو دیا ہے تم اس مقام و منزلت سے مجھ کو اور بڑھا مجھے پسند نہیں ہے قسم کھا کے کہہ رہے مجھے پسند نہیں پھر بھی آدمی کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی پسند آئے گا ایسا کام کرے جو رسول کو پسند نہیں تو آدمی بھی پسند نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے اس سے اوپر کوئی بڑھا دے میں پسند نہیں کرتا پھر کون سے مقام ہے بتا دیا نا پہلے کیا کہا آنا محمد ابن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ ہوں یہ ہوا تار عبداللہ اب رسول ہوں یہ ہوا مقام آپ نے مقام بتا دیا میرا مقام کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. یہ میرا مقام ہے یہ اللہ نے مجھ کو مقام دیا ہے یا ایوار رسول اللہ نے رسالت کا مقام دیا یا ایوہنبی اللہ نے نبوت کا مقام دیا رسالت نبوت سے اعلیٰ مقام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عبودیت کا مقام دیا یہ بھی شرط ہے سبحان بے آبدی ہی لئی لمبین پاک ہے پاک ہے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد افسا تک میراج کا حیر انگیز سفر عجیب و غریب سفر اللہ نے اپنی پاکی بیان کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی بیان کی ہے اللہ باقی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو بیان کیا ہے خصوصیت اللہ کی ہے یہ اللہ کا کمال ہے اللہ نے ایسا کیا ہے پاک ہے وزاد جو اپنے بندے کو لے گیا تو رسول کے لیے بندگی کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے اللہ نے پاکی سی ذکر کیا تو رسول کو بڑھا کے اللہ کے برابر کر دیں جا رہی دی. یہ ناکام ہے اس کا خلا خب ہے تو اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ میرا جو مقام اللہ نے مجھ کو دیا سر مت کرو اس سے بڑھاؤ کو تو یہ حدیث امام احمد نے روایت کی اور حدیث کی ہے ابن رضی اللہ فرماتے ہیں اَنَّ رجلن قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے آپ چاہے چاہ آپ, چاہ آپ نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ جا مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے تو مجھ کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے بال شاہ اللہ بلکہ بات یہ ہے کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا مشیت اللہ کی چلتی ہے کائنات میں مشیت اللہ کی چلتی ہے رسول کی مشیت اللہ کی مشیت کے تھاوے ہے ان کلادی من احباب نبا یا شاہ اے نبی آپ جس سے محبت کرو اس کو ہدایت مل جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے نبی کی چاہت ہے ابو طالب کو ہدایت ملے لیکن اس کے باوجود ابو طالب کی چاہت نہیں کہ دی ہدایت ملے نبی کی چاہت ہے ابو طالب کو ہدایت ملے ابو طالب کی چاہت نہیں کہ مجھ کو اسلام چاہیے تو وہاں چاہت نہیں ہے تو ہدایت بھی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ لذیذ حسدا تو ہدایت اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف ہدایت کے لیے کچھ قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ہدایت دیتا ہے لیکن وہاں نام بہو طالب ہے الب ہے لیکن طلب نہیں ہے جو نبی کی طلب کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملی کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ طلب نہیں ہے ہدایت نہیں چاہیے تو اللہ نے اللہ کے چاہت پہ ہدایت نہیں اور رسول کی چار پہ ہدایت چاہیے لیکن کس کی چاہت غالب ہے ہمیشہ اللہ کی مشید کائنات میں چلتی ہے تو کسی اور کی نہیں جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے فعال المایوری اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں اللہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تب چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے افعال اللہ کے ارادے کے سابے ہوتے ہیں تو اس حدیث میں بتایا کہ آپ نے کہا مجھے اللہ کے برابر کرتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اس طرح جو اللہ چاہے آپ چاہیں نہیں اکیلا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس بات کا اہتمام کرتے رہے معدب بن جبل شام سے لوٹے سجدا کیا, کہ یہ کیا کہ اللہ کے میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے لوگ بڑے بڑوں کو اپنے سجدا کرتے ہیں تعظیم کے طور میں نے چاہیے آپ کو بھی ہم لوگ کریں گے <تصفح> نہیں لا آلو ایسا مت کرو اگر میں حکم دیتا کہ کوئی بندہ بندے کو سدا کرے عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سدا کرے تو لیکن اللہ کے کسی کو سدا نہیں ہے لا تف آلو منع کرے مت کرو ایسا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کو اللہ کے برابر کیا جائے یہ آپ کو اپنی عبودیت سے بڑھانا ہے اور یا الویت کا مقام دینا ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے نمبر سات جو چیز صرف کے منہج میں نہیں ہے بداعت میں وہ ہو بدعات میں پڑھنا بدعات گھڑنا یا بدعات میں پڑھنا دونوں چیزیں یاد رکھیے یا تو بدعات گھڑنا گڑا خود بداعت کا دوسرا کیا ہے اس میں گڑے میں آ کے پڑا یہ دونوں چیزیں نہیں دونوں سے بچنا یہ سلف کا منہج ہے لیکن گھڑنا اور بدعت میں بڑھنا یہ کس کا منہج ہے اس سلف کے علاوہ منحرفین کا ہے یہ سلف کے منہج میں سے نہیں کہ اپنے دین میں کچھ نیا نکالا جائے شیخ محمد نیومر کہتے ہیں لئی سب منہج سلب الا اول یہ چیز سلف کے منہج میں سے نئی ہے کہ دین میں بدعتیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں ہوشیار ہو ولا تبت او فقط کفیت ہوں کم دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں سلف کا شعار تو یہ ہے سلف کا شعار تو یہ ہے کیا ہے اتباع کرو بدعتیں نہ کھڑو تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے اور تم پرانے طریقے ہی پر قائم رہو کس طریقے پر قائم کرو اپنے آپ کو ماڈرن دین میں تھوڑا نیا ہونا چاہیے کہ زمانے کے ساتھ تمہیں چلنا چاہیے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کو دین میں انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا ہے وہ یہ تجدید کی بات کرتے ہیں وہ اپنی تجدید تو نہیں کرتے وہ دین کی تجدید کرنا شروع کر دیتے ہیں دین میں نیا تو صحیح نکال سکتے ہیں کہ عورتیں بھی جا پڑھانا شروع کرتے ہیں کا خود اور سارے اعتراضات ختم نہیں دین میں اپنی طرف سے کچھ نیا نکال سکتے جو دین چلا آ رہا ہے وہی وہی ہم کو چلے ہاں اس لیے فائنل ماڈل ہے اس میں اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے نئی چیزیں اس میں انسان کی چیزوں میں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سافٹ ویئر ہو ہارڈ ویئر ہو اس میں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کے دین کو اس میں مزید اور اس میں اضافہ کر کے بہتر بنانے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ میں اکمل تو لکم بینو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا کامل کو آپ اور کیسا اچھا بنائیں گے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کچھ کمی اس میں ہے جو کامل ہے اس کو آپ بہتر کیسا بنا سکتے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیا ہوتی ہے اس کو خراب کر موٹی مثال ہے آپ چائے پیتے ہیں آپ شربت پیتے ہیں آپ کو اتنی شکر لگتی ہے کسی نے کم ڈال دیا آپ کو اب بولے شکر تھوڑی کم ہوگی کم ہو گئی آپ کو شکر زیادہ لگتی ہے ہاں یہ تھوڑی کم ہے ٹھیک مٹھی بھر کے لا کے ڈال دی پیو اب وہ جو شربت ہے یہ وہ جو چائے ہے اب وہ پیے گا طے کر دے گا کیوں اتنی شکر اس کے اندر بولے آپ ہی تو بولے شکر کم ہے کم ہے لیکن اتنی زیادہ بولے تو کم بولے تو بھی چلاتے زیادہ ڈالے تو بھی چلاتے اس کے برابر چائے نہ زیادہ اچھا ہوتا نا ہر چیز کا زیادہ اچھا ہوتا زیادہ کرے تو کیا غلط ہے قرآن پڑھے تو کیا غلط ہے فاتح تو دے رہے ہیں اذان میں فاتحہ دیے تو نہیں چلتا آپ سوچیے ایک آدمی بدار کے بارے میں عقلی دلیل بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی یہ کرے تو کیا غلط ہے اللہ ہی کو تو نام دے رہا ہے نا اللہ, ہو اللہ ہو اگر بول رہا ہے تو اللہ ہی کو تو نام دے رہا ہے ٹھیک ہے اگر اسے کہیں ازان دے رہے نا ازان میں آخری کلمہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخر میں کیا ہے لا الہ الا اللہ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے مجھ کو لگ رہا ہے کہ کلمہ ادھور ہے یہ کیا کرنا چیز کے آخر میں مدور اصول کیا کر رہے ہیں آ جانا کہیں بھی نہیں ہوتی اسی, اسی لیے بول رہا ہوں, اپنے اپنے چاہیے کوئی مانے گا اس کو کٹر سے کٹر کٹردی بھی تھوڑا ٹھٹرے گا کچھ الگ لگ ہے کچھ تو الگ لگ ہے کوئی مولوی کبھی ممبر پر کھڑے ہو کہ اگر بولا بہت مار کھائے گا کیوں یہ کون سی از لایا تھا کیوں یہ زیادہ کیوں اچھا نہیں ہے لا الہ اللہ کے ساتھ نبی کا دشمن ہی آپ کرو سندے کو کسی کو بولا تو نبی کا دشمن دکھتا نبی کا نام لینے سے منع کر رہا ازانے نئی بھائی ازان میں آخری لا الہ الا اللہ پر یہ رکنا ہے پھر نئی محمد رسول میں غلط کیا ہے غلط کچھ بھی نہیں ہے ہے اس میں غلط کیا ہے اگر تیرا فاتحہ ہے قرآن کی وجہ سے تو یہ تو محمد کا نام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نہ دلوائے اب تو تازی میں رسول پھول گیا محمد رسول پھول گیا جلسی جلوس میں جاتا تو نعرے لگاتا تو یہ کیا ہے اذان میں نام نبی کا क्यों नहीं क्यों नहीं और हम एक आदमी हजार नहीं देंगे तू और मैं मिलके दोनों एक साथ हजार ये नई विदा ये काफिला ये भी नहीं विदर्थ थे दो टू इन वन एक साथ दो विदर्थ हम शुरू करेंगे मानेगा उसको ऐसा नहीं हो तो क्यों नहीं होता इसलिए समाज में नहीं होता समाज के नजदीक दलील है तेरा सड़ा समाज दलील है इसमें नहीं होता का मतलब गलत है नवी समाज के लिए दलील नहीं है مدینے کا سماج تیلی دلی نہیں کہ وہاں نہیں ہوتا تھا ہم دلیل کیا دے رہے ہیں بھائی اس سماج میں نہیں ہوتا تھا اس سے مت کرو یہ کیا بول رہا ہے اپنے علاقے میں کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا پورے ملک میں میں گھما کہیں بھی نہیں ہوتا کہاں سے لائن تو تو لوگوں کو دیکھ کر اپنے معاشرے کو دیکھ کر تو ایک سنت کا انکار کرتا ہے اور تو بدار کے بارے میں نبوئی معاشرے سے دلیل پکڑ کے اس کا انکار کیوں نہیں کرتا وہی للیل کیا ہے دو پیمان ہے اس کے لیے الگ, الگ سلف کا, طریقہ کیا تھا؟ کا طریقہ تھا کہ میرے دونوں صاحب صاحب جس راستے پر اسی پہ چلوں گا نیا کچھ یعنی صحابہ میں بھی تھا اپنے سے پہلے جو گئے ہیں ان کے پیچھے ہم چلیں گے نیا کچھ نہیں تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے کہا ہے دین میں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلق کا منحج نہیں ابن بدات کیا؟ کہتے استحباب فتح ابن تیمیہ یہ بات موجود ہے کہ بدعات دین میں بدعات کی ہے ہر وہ چیز ہے جسے اللہ یا اس کے رسول نے مشروع نہیں کیا نہ اللہ نے اس کو شریعت بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت بتایا وہ مالم یا امر بھی جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا نہ لازمی طور پر نہ ترغیب کے طور پر نہ وجوبی حکم ہے نہ استحبابی حکم جس کے کرنے کو کہا ہی نہیں ایسا کام کیا ہے بداج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اب سچی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ الحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے بارہ ربی اللہ جو ہے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیا کہا, کہا کہا کہ اس کی محبت کے اس کو سواب میں نہیں کہا کہ دیکھو ابن تیم رحمتہ اللہ علیہ بھی اس کو برا نہیں بول رہے ہیں یا بات لوگوں نے احتراج کیا کہ حصہ بول دی ہے حالانکہ ابن تیم رحمۃ اللہ بہت گہرے ان تھے ہم کسی بھی عالم کو خطا سے معصوم نہیں مانتے ہیں لیکن زبردستی خطا ثابت کرنا بھی بے وقوفی ہے اور ظلم ہے رحمت اللہ نے بتایا کہ جو آدمی بارہ ربی الاول کو یا جو بھی تاریخ اس کو یعنی میلاد مناتا ہے ایسا آدمی رسول کی محبت کی بنیاد پر ایسا سکتا ہے اسی محبت کا ثواب ملے گا نہ کہ بگات کا اب انہوں نے اسے لے لیا اس کو ثواب ملے گا باقی سب چھوڑ دیا جو آدمی جس کے ذہن میں ایک بچے کو کسی میں ٹیچر نے پوچھا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں بہت بھوک لگی تھی بچے کو تو کیا بولا چار روٹیاں ٹیچر نے کیا پوچھا دو اور دو کتنے تو جب بھوک لگی ہے تو روٹیاں ہی سب چیزوں میں تھی گنتی میں بھی روٹیاں دکھائی دے رہی ہیں تو کیا گا چار روٹیاں تو یہی معاملہ ہے کہ جب اس کو کرنا ہی زلی لینا ہی ان کی بات سے تو اس سے بس کیا لیا سب ملے گا اس کو اتنا ہی لے لیا حالانکہ انہوں نے بات کی کہ محبت پر ثواب ملے گا ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یہ ایک مستقل عمل ہے اس محبت کی بنیاد پر وہ کوئی بلاد کرتا ہے تو یہ ایک مستقل عمل ہے اس کا ثواب تو ملے گا کیونکہ اللہ کسی نیکی کو ظاہر ہی کرتا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو ملے گا نہیں مثلا کوئی آدمی ہے کسی غریب کو دیکھا اس نے وہ اترس ہے اس کے لئے جیسے وہی حدیث ہے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اس حدیث کو پڑھا کہ ایک عورت نے جو ہے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مفرت ابھی بھی گلی گئی جس نے کتے ان کو دیکھا اس نے کہا کہ میں پانی بھی گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا لیکن کیا کیا اس نے بہت طرز کھایا چارے کتے بھونکتے رہتے رات بھر اور پریشان ہو کے پھرتے رہتے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا یہ جذبہ اچھا لیکن اس نے کیا کیا اس نے گیا کسی دکان میں تالا توڑ کے چوری چھا کھانے کی چیزیں سارے کتوں کو بلیوں کو بھی کھلا دیا نہ, رہے کتا نہ رہے کو کھلا دیا سب کو کھلا دیا اب اس حدیث سے دلیل پکڑ سکتا ہے یا وہ کہہ سکتا ہے ارحم من فی الارض رحم من منفی عرب یا رحم کو منفی سما اس حدیث سے سلال کر سکتا ہے اچھا اب اس کا ایک عمل تو ٹھیک ہے مخلوق پر رحم کرنا ٹھیک اس حدیث کی حد وہاں تک ہے رحم کرنے تک رحم کر کے چوری کرنے تک اس کی جو ہے چادر وسیع نہیں ہوتی ہے اب اس نے کیا کیا رحم تو کیا لیکن رحم کے ساتھ ساتھ چوری بھی کیا رحم کرنے کے لیے تو اس کو اس کا آزاد ہوگا اس کی سزا میں گی چوری ہاتھ بھی کر سکتا ہے اگر زیادہ پیسے کا خط ہو بہت زیادہ ہی چوری کر لیا اگر تو اس کے ہاتھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا رحم کرنا انہیں کی ہے تونے نے ہم کو یہ بتایا کہ کوئی آدمی اگر رسول کی محبت میں اگر میلاد کا اہتمام کرتا ہے میلاد پیسہ اور نہیں ملے گا کیونکہ وہ ثابت محبت میں صاف ملے گا جو آدمی رسول سے محبت کرتا ہے محبت کو اللہ کر دے گا, نیکی ہے. تو یہ دیکھیں, کتنا ان کا گہرا یہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز ضائع کرتا ہے نہیں تو ان سے بھی لوگوں نے میلاد کو ثابت کیا یہ بھی یاد رکھے اور بعض لوگوں نے پھیٹے والا جو ہے اس نے اسی بنیاد پر ان کے میں بدزبانی بھی کی تو بے وقوفی ہے آدمی کو جب نہیں سمجھتا ہے تو چپ رہے وہ. آدمی اگر نہیں سمجھتا ہے تو آدمی चुप رہے اس میں بھلائی اس کی پھر بھی آدمی بولے اپنے آپ کو عقلمند ثابت کرنے کے لیے تو ایسا آدمی اسے بات غلط دکھایا آدمی کی اوقات اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے آدمی کہ اس کے جو اوقات ہے اس کی زبان آدمی یعنی چپ رہے تو وہ بھی اگر ایک آدمی بےچارے کچھ بھی نہیں آتا ہے گاؤں بہت سے پکڑ کے لائے یہاں پہ جاب کرتا ہے بولا بو یہ پہنو آپ اب فارم میں جا کے بیٹھا ہے تو بعضوں بیٹھنے والے کوئی بڑے شہر جیسے آدمی بات کرے معلوم کچھ بھی نہیں معلوم ان کو. کچھ بھی معلوم ہے کیوں اب آدمی بولتا ہے،, ہے کیا ہے تو اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے بدات میں سے اہل حق کے خلاف زبان کھولتے ہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ ان کی اوقات کتنی ہے گہرا علم کس کو کہتے ہیں سفی علم کس کو کہتے ہیں یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ دِحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ مُحَمَّدِ الْأُمُورِ وَكُلُّ <بَلَاًا> اب کہتے اما بعد خطبے میں کہا جاتا ہے جب اصل بات بیان کی جاتی ہے مقدمات کے بعد جب گفتگو شروع ہوتی ہے اما بعد کہا جاتا ہے کہا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت مسلم کی روایت میں ادا ہے نسری کی روایت میں حدی ہے حدی عملی, عملی اسوا کو کہتے ہیں ہدا رہنمائی کو کہتے هُدَى محمد اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے وہ الْأُمُورِ العمور محتاص وہا اور سب سے بدترین چیزیں دین میں نئی نئی ایجاد کی بھی چیزیں ہیں وہ کنڈ اور ہر بداج گمراہی ہے ہر بداج کیا ہے گمراہی بدات دین میں ہوتی ہے کہ دنیا میں دین میں ہوتی ہے وہ شر جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من احدث دشا فی امرینا جو نیا کچھ نکالے ہمارے اس امر میں دین میں امر سے مراد یہاں کیا ہے دین ہے کیونکہ وہ امر کس کا ہے اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے پورا دین دین پر عمل کرنا دین کے سارے احکامات کدھر سے آئے ہیں اتب ما ماں الیکم زیرا رب کو اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو سارا دین کہاں سے آیا ہے رب کی طرف سے اللہ کا حکم ہے تو جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے ماں سمل ہو یا بعض روایت میں ماں سفید جو اس دین میں نہیں تھا پہلے رد کر دیا جائے گا جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا تو مان لو کہ بیداد کا تعلق جو ہے احداث کا جو تعلق ہے یہ دین سے ہے اب لوگ دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں یہ بلب بھی داج ہے بٹن بھی داداج ہے گھڑی بھی داد ہے چشمہ بھی فداد ہے مائک بھی دا ہے موبائل بھی دار ہے ایرو پلین بھی داد ہے لر ہیٹر اے سی گاڑی موٹر سب بدات ہے اللہ کے بندے حدیث میں کیا ہے من عہدہ فی عمر نا ہمارے اس امر میں امر کی دو قسمیں یاد رکھی ہے بات کو امر کی دو قسمیں امور کی دو قسمیں ایک دینی امور دوسرے دنیاوی امور ایک دین کا امر ہے معاملہ امر کس کو کہتے ہیں معاملہ ایک دین کا معاملہ ہے دوسرے دنیا کا معاملہ ہے دین کے معاملے میں بداعت ہوتی ہے دنیا کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں کیا ہے دنیا کو دنیا دنیا کے امر کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دنیا کے اپنی دنیا کے امر کو زیادہ جانتے ہو یعنی تم کو زیادہ معلوم ہے جوش ہے کرو تو اس میں آدمی آزاد ہے دنیا کے امر میں دین کے امر میں ہے لہذا بدات کس میں آتی ہے دین کے امر میں دنیا کے امر میں بدات آتی نہیں آپ کو کار میں سفر کرنا یا بائیک میں ہے سائیکل چلاؤ آپ کی مرضی بھائی جو چاہے کرو آپ اس میں دو پہیے لگاؤ چار لگاؤ کی مرضی میری بدات ہے چار بہی کی سائیکل کہاں سے لائے اس مرضی بھائی کوئی مسلح نہیں ہے دین میں بدات ہوتی دنیا میں نہیں انسان کی یعنی شہادت میں سی ہے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہوں ایک اس کے پاس تفریق کی استداد ہو دوسرے ترجیح کی صلاحیت ہو تفریح اور ترجیح اگر نہ ہو سکے اس سے ایسا آدمی دنیا میں ناکام ہوتا ہے علمی اعتبار سے فہم کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے تفریق کرنا دنیا میں دین میں حق میں باطل میں خیر میں شر میں بداب میں سنت میں توحید میں شرک میں حق میں باطل میں صحیح میں غلط افضل میں مفدول میں واجب میں مستحب میں حرام میں اور حلال میں ان میں فرق کرنا اگر یہ فرق نہیں کر پائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا سود میں اور تجارت کے نفع میں عام عورت نے عورت میں اور محرم عورت میں فرق کرنے آنا چاہیے آدمی کو تو بہت سارے معاملات ہیں ان میں اگر تفریح کی سلاحیت اس میں نہیں ہے تو مکس اپ کر دیتا ہے مکس اپ کرنے کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے پر لگا دیتا ہے اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھو فلاں کی بیوی ہے اپنے بھائی سے پردہ نہیں کر سکتی ہے تو میرے بھائی سے کیوں کرے انہیں شوہر شوہر اپنی بیوی سے کہ بھائی بھائی کو भाई آخر بھائی تو بیوی سے کہ تم اپنے بھائی سے پردہ کرتی ہو کہ نہیں میرے بھائی سے کیوں کرتی ہو وہ بھی بھائی ہے یہ بھی بھائی. سمجھ میں آئی تھوڑا سا مورتی بھی سال لینے سے تھوڑا یاد بھی رہتا ہے یہ بھی بھائی وہ بھی بھائی میرے بھائی نے کیا بگاڑا ہے میرے, تم کیا کرتے ہو تعصب کرتی ہو تو یہ کیا جاہر آدمی کیوں اس سے اس کو فرق معلوم اس کے بھائی اس کا بھائی محرم ہے اس کا بھائی اس کے لیے کیا ہے موت اس کا بھائی کیا ہے موت ہے دیور اس کے لیے موت ہے تو اس سے اس کو پردہ ہے اسی طرح سے سود اور تجارت نفع اس طرح کی کئی چیزیں ہیں تفریق اس کو کھانا چاہیے تفریق اگر نہیں کر سکتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا عام طور سے بداتی حضرات تفریق نہیں کر پاتے ہیں دین کے امر میں اور دنیا کے امر میں چونکہ وہ دنیا کے عمر کو جائز مانتے ہیں اور اہل سنت بھی جائز مانتے ہیں تو اگر دیکھو جو تم اس کو مانتے ہو وہ نیا ہے ایک دم ماڈرن ہے ایک دم اس دور کا ہے اس کو تم جب استعمال کرتے ہو اور ایروپلین میں بیٹھ کے حج کو جاتے ہو تو جب یہ چل جاتا ہے نیا ہونے کے باوجود تم اونٹ پہ تو نہیں جا رہے نا تو پھر باقی ساری بداعتیں چلتی ہیں تو اس مباح چیز کی وجہ سے اس میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اس مباح کو دلیل بنا کر وہ آدمی ساری محرمات کو بدار کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اور اس کو گمراہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم ایک چیز کو مانتے کے دوسرے کو نہیں مانتے تو یہ جو ہے جہالت ہے دوسری ترجیح اس کو دینے آنا چاہیے کہ کون سی چیز کس سے زیادہ افضل ہے جیسے مثال کے تو طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے ازان و رئی نقیب نے الوا کو صحیح میں جہاں تک اس کو یادیں بات بیان کی ہے تفریحات کیسی ہوتی تین ایک آدمی مثلاً بیٹھا ہے اور ازان ہوئی اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا نانا, نادان آدمی کیا کہے گا اذان کس کا کلام ہے اذان قرآن میں ہے نہیں ممکن حبیص ایک ہم بولتے ہیں کہ اذان قرآن میں نہیں ہے تو اذان قرآن میں نہیں ہے ازان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے اب وہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اب وہ ازان کا جواب دے یا تلاوت کرے تو کم علم آدمی کہے گا اس کو قرآن پڑھنا چاہیے اذن کا جواب افضل کون سا ہے اور لوگ کو قلم بند کر دیا پڑھتے, پڑھتے پڑھتے قرآن چھوڑ کے اس اذان کا جواب دیا افضل یہ ہے کہ وہ ہے تو بعض اوقات کے اعتبار سے توقید کے اعتبار سے بعض اعمال محقت ہوتے ہیں اور بعض اعمال مطلق نوافل ہوتے ہیں مطلق نفل پر محقط حکم کو ترجیح دی جائے گی اس کو اب قرآن بند کر دینا چاہیے یا روک دینا چاہیے پڑھنا اور اذان کا جواب دینا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا قرآن وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ اختیاری ہے وہ خود سے پڑھ رہا ہے ابھی پڑھے اب اس کو مثال کے طور پر پیش آبادی کیا حاجت ہے تو بند کر کے نہیں جائے گی بی بیوی کا فون آئے تو مسجد میں آ بند کر کے نہیں جائے جائے گا ہنس رہے جائے گا خود مہمان اس کا آ گیا بلا لیا اس نے دوڑ کے جائے گا دوڑ کے جائے گا ہاں اب ہر ایک بتا رہے ہیں کتنی کس میں اس کی دوڑ اب جائے گا تو وہ چھوڑ سکتا ہے تو اذان کے لیے کیونکہ اذان کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اذان ہو اس کا جواب دو لیکن قرآن مطلق عبادت ہے وہ نفل ہے اپنے طور پر پڑھ رہا ہے روک بھی سکتا ہے جب چاہے جائے, جائے اور اس کے بعد جواب دینے کے بعد بقیہ پڑ سکتا ہے تو اس کو ترجیحات زندگی میں اگر معلوم نہ ہو تو بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں وہ کھو دیتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اہل بداعت کو عموماً یہ دونوں چیزیں نصیب نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹوپی مار پیٹ کر کے چھاتی پہ سوار ہو کے پہنا دیں گے لیکن داڑھی بھی پہنائیں گے اور پجامہ ٹکنوں سے نیچے چل جائے گا لیکن ٹوپی پہننا ضروری ہے لیکن پاجامہ نیچے گیا تو چل جائے گا اس طرح کی کئی باتیں ان کو تبیت معلوم نہیں ہوتی یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنا اہم ہے یہ کتنا اہم ہے اور دوسرا کتنا اہم ہے ترجیحات ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں ان کی ترجیحات نفس اور خواہش کی بنیاد پر ہوتی ہیں ان کی ترجیحات اپنی آپ کی بنیاد پر ہوتی جس کو آپ سمجھیں جس کو آپ مثال کے طور پر کعبہ کو پیٹ دکھائے گا درگاہ کو نہیں دکھائے گا ابھی اب مثالیں ہم شروع کریں تو پبلک سے بھی مثالیں بہت ساری آئیں گی تو ان کے پاس ترجیحات نہیں ہوتی ہیں حالانکہ یہ بھی کوئی اصول نہیں کہ آدمی کعبہ کو پیٹ نہ دکھائے لیکن اس کے پاس فضیلت ہے وہ کہتا نہیں اس کی فضیلت اس کو, پیر کو پیٹ دکھانا نہیں چاہیے لیکن کھا کو پیٹ دکھا رہا ہے درگاہ کو دکھا مناسب نہیں سمجھتا ہے. ان خافہ کو دکھائے گا تو یہ جہالت لوگوں کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس فضیلت کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے کسی کو بھی افزا بنا دیتے ہیں بہرحال تو حدیث میں فرمایا کہ من عمل منامل امرونا امرنا ہوا رد کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو کیا ہو جائے گا رد ہو جائے گا لَيْسَ عَلَيْهِ جو ابن نے جو نے اس کی کہ کی کی جس کا حکم نہیں دیا ہے اللہ نے نہ اس کے رسول ہے اسی طرح سے حدیث میں خود آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ جس پر ہمارا حکم نہیں بداتی کے رد کے لیے آپ کو ہر ہر بداعت کے رد کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کہے منع کہاں ہے بتاؤ ہم جو میلاد النبی منا رہے ہیں منع کی ہے ہم جو فاتحہ دے رہے ہیں منع کی ہے آپ کو فاتحہ یا میلاد النبی کے خلاف کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ایک دلیل کافی ہے یہ جواب الکلیم میں سے فی امرنا حاضا مار سمین من عمر امرا فورت اس اسے پوچھے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں تو اگر اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تو ایک حدیث تم کو سنا تھا جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ کریں گے تو رد ہو جائے گا تم اس پہ ثواب کی نیت رکھتے ہو ہاں ثواب ملے گا کیا رد ہو جائے گا تمہیں. تو جو چیز رد ہو جائے گی وہ دین نہیں ہو سکتی ہے جو چیز رد ہو جائے جس کے فیل پر ہی رد ہو جائے گا مجھے رد اس کا رد دیکھیے نماز پڑھ رہا ہے نماز بھی رد ہو سکتی کل کوئی شک کہ نماز بھی ہی. نماز کی شرائط پوری نہیں کرنے کی وجہ سے رد ہوگی لیکن نماز جیسی بتائی گئی ہے ویسی پڑھے گا تو قبول ہوگی لیکن یہ عمل کرنے پر ہی رد ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ بدا اگر ٹھیک ڈگ سے نہیں کرے گا دل لگا کے اچھی جو ہے فاتحہ نہیں دے گا یا فاتحہ میں مٹھائی اگر خراب قسم کی لائے گا تو رد ہو جائے گا ایسا نہیں, مجرد فعل اس کے رد کی دلیل ہے کیوں؟ کیونکہ وہ عمل ثابت شدہ رہی ہے اس کا غیر ثابت شدہ ہونا اس کے رد کی دلیل ہے تو ہمارے اس دین میں اب سے پوچھا جائے گا جو آپ کر رہے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے قولی حدیث نہیں فعلی اعتبار سے کیا رسول کا اس پر عمل رہا ہے کیا صحابہ کے کی عمل کو آپ نے دیکھ کر اس پر سکوت اختیار کیا نہیں کیا اس زمانے میں ہوتا تھا نہیں من مال سمین فرد جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو پہلے اس میں نہیں تھی نہیں ہے تو رد ہو جائے گا رسول کے زمانے میں اگر وہ نہیں تھا رد ہو جائے گا ایسی کوئی عبادت آج ایجاد نہیں کی جا سکتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے کی جائے اور اس پر ثواب کی امید کی جائے اس کو دین بنایا جائے نہیں تو معلوم ہے کہ بدات مردود ہیں بدعت کیا ہیں مردود ہیں ابن مسود رضی اللہ تعلق فرماتے ہیں سلق کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بدعات سے نفرت کرتے تھے اور سنت سے محبت کرتے تھے سنت کا اہتمام کرتے تھے اور بدعات سے روکتے تھے بدعات کرتے ہی نہیں تھے دوسروں کو بھی کرنے دیتے نہیں تھے عبد اللہ مسود رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں او اتب او کرو یعنی سنت کی اتباع کرو اتب ولا تب بداط نہ ہڑو فقط خفی تم تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے فقط کفی تم جتنا دین تم کو اتباع کے لیے دیا ہے, کافی ہے. اور کی نہیں ہے. فقد جتنا دین تم کو دیا گیا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے اللہ کے کی تقرر کے لیے کافی ہے جنت پانے کے لیے کافی ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے فقط خفی تم اتباع کرو بدا سے مت کھڑو فقط خفیت معلوم کی جتنا دین اس لیے ہم یہ لکھے تصوف میں کیا ہے ایک ساتھ کتاب لکھی اجربلی انہوں نے کیا کہا اس میں کہا کہ یہ جو بات لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشغال اور اسی طرح سے جو بھی ان کے صوفیوں کے اعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی جو بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے تو کہا کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تمہیں ہاخو اس طرح سے جھٹکے لگائے آج کل ویسے بھی کرتے لوگوں کی خراب ہے کچھ ہو گیا تو اس کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا ہے. تو کہا کہ یہ جو جھٹکے وغیرہ لگانا اشغال جو ہیں سوبیوں کے اس زمانے میں دی تو پھر یہ بعد کے زمانے میں آگے کوئی طرح کر سکتا ہے کہا کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی صحابہ کے لیے کافی تھی بعد میں جب آپ کی صحبت نہ رہی تو پھر جا کے ان اشغال اور ان افعال کے ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئی آپ سوچئے اہل حدیث کا کہنا ہے کہ دین کے تین شعبے ہیں بڑے عقائد فقہ اور سلوک حدیث جبریل میں تینوں ہے عقائد ہے ایمان اسی طرح سے فقہ ہے افعال عبادت نمازی و اسلام اور تین ہے سلوک احسان ان تینوں میں ہمارے لیے ایک ایمان کافی ہے ان تینوں میں ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کافی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ والوں نے بہت سا نیا نکالا اور اس نے کیا کہا بہانہ اس کا یہ ہے اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کافی تھی آپ کی صحبت میں صحابہ رہتے تھے ان کا ایمان تازہ تھا ان کا دین تقوی سب اچھا تھا جب آپ دنیا سے چلے گئے ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت پیش آئی تو یہ جھٹکے اس کا سپورٹ بن گئے یہ اشغال کیا ہو گئے اس کا سپورٹ بن گئے اب ماننے والے کے لیے تو ڈوبتے کو کنکے کا سارا کابی کرنا ہی جب ہے تو آدمی کوئی نہ کوئی بہانا ڈھونڈ لے گا لیکن یہ کوئی دلیل ہے آدمی کہے کوئی آدمی سوچے کہ صحیح بات بالکل صحیح ہے اس زمانے میں گناہوں سے رکنے کے لیے ان سلاد تنہا شاہ بن کر پانچ نمازیں کافی तो पचास पे वापस आना पड़ेगा क्योंकि आप क्या है इतना बिगाड़ है कि उस बिगाड़ को साफ करने के लिए और उसको बड़ा ब्रेक चाहिए गुनाओं से रुकने के लिए पांच नमाजों का ब्रेक आज काफी बोरा गुना बढ़ते जा रहे हैं तो पांच की बजाय पंद्रह तो कम से कम करो मौलिक साहब आप कल कितनी नमाजें पढ़ाओ पंद्रह चौबीस घंटे में आठ घंटे तो हम सोएंगे बचपे दो घंटे कितने बचे सोलह ना सोलह में हर घंटे पे लोग چلے گا ایسا کن کو کوئی بھی آدمی یہ دلیل نکالے گا کہ اس زمانے میں جتنا دین کافی تھا آج اتنا کافی نہیں ہی. یہ اللہ پر جھوٹ ہے صحابی کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے سے جملے میں ان لوگوں نے اس طرح کی ساری اتنی بھی خرافات ہیں کہ کچرے کے ڈبے میں انہوں نے ڈال دیا اس کو فقط کو فیت تمہارے کافی ہے جت... تمہاری کفایت کر دی گئی جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ قیامت کے لیے کافی ہے. و قیامت تک کے لیے کافی ہے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو چیز ہے امام دارمی نے اس روایت کو نقل کیا عبداللہ الحمد مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا طریقہ طلب کا طریقہ بتاتے ہیں صحابہ کا طریقہ بتا دیں کیا کہتے ہیں اِنَّا نبتدی ولا نبتدی ہم اقتداء کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ابتدا نہیں کرتے انوویٹ نہیں کرتے ہم جتنا ثابت شدہ ہیں اس کے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم سے پہلے اسراف کی ابتدا کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں ہم ابتداء نہیں کرتے ہیں نیا کچھ اپنی طرف سے نہیں نکالتے ہو ہم اتباع کرتے ہیں ابتدا بداتے نہیں کرتے ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی اتباع کرتے ہیں بداتے نہیں نکالتے ولا ماں بال اث ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم آثار کو تھامے رہیں آثار قرآن و سنت کی دلیلیں سلف کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق شدہ روایات جب تک کہ ہم حدیثوں کو صحابہ کے اقوال و اقوال کو تھامے رہیں اپنے پہلے سلف کے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تو معلوم کی پیروی کی جاتی ہے نہ یہ کہ ایک آدمی اپنی طرف سے دین کچھ بھی نکالنے والا بنے حصول اعتقاد و جمعہ میں امام اللہ نے کوئی تغیر نہیں فطرت اللہ لطیفہ خرنا اللہ وہ فطرت جو اللہ کا پاکیزہ دین ہے جس میں کسی قسم کی جاہلیت رسم و رواج بدعات انسانی افکار و آرا کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے خالص اللہ کا دین والا ان نقم الفطا آج تم فطرت والے دین پر ہو وہ انتو نت القم ایک دور آئے گا بعد میں مسلمانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم بدعاتوں میں واقع ہوگے تم بدعاتے گھڑو گے اور وَيُفْدَتُ <لَكُم> اور تمہارے لیے لوگ بدعاتے گھڑیں گے بعد کے دور میں لوگ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بداتیں گھڑیں گے اور ان کے لیے کھڑی جائیں گے جیسے بادشاہوں کے لیے نئی نئی بدعتیں لوگ نکالیں گے لکھے ہوئے مولوی بادشاہوں کے لیے انہوں نے کئی خرافات نکالی آپ کو نہیں جانا ہے حج کو ٹھیک ہے یہی آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ اسی کے طرح گم پھر اس طرح کی کئی چیزیں لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے پرانی درگاہ پہ جاؤ وہاں اگر آپ اتنی مرتبہ چکر کاٹو گے تو اتنا آپ کا ایک حج کے برابر سواب ملے گا تو تمہارے لیے بدعت نکالی جائیں گی <سَاتِن> دور میں تم کسی بدات کو دیکھو فَعَلَيْكُم <الْأَوَّل> تو تمہارے لیے وہی پچھلا طریقہ کبھی ہے تمہارے لیے کون سا طریقہ ہے احنا کچھ نیا نئے پرانا وہی پرانا کون سا پرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الحدی سب <الْأَوَّل> سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور صحابہ کا تھا وہی تمہارے لیے اس کا انتظام ضروری ہے اعضباد کے دور میں آج ہم لوگ کہتے سلب کا منہج سلب کا منہج واپس پہلے پیچھے پلٹو کہا رہے ہیں؟ بگاڑ کے دور میں افطراف کے دور میں اختلاف کے دور میں سلق کے منہج کی طرف رجوع کرنا یہ نجات ہے یہ آگے بھی ہم اور حادثی میں اس بہ گفتگو انشاءاللہ کریں گے تو امام الداروی نے اس کو کیا ہے اور اسی طرح سے امام اللہ نے بھی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی اس کو ذکر کر کے اس کی تصویر کی ہے اور اسی طرح سے امام المروزی نے بھی السنہ میں اور ابن بقاہ نے البانہ میں اس کے بعد کیا ہے اور یہ بہت ہی اہم روایت اس کو یاد رکھنا چاہیے ابن عون کہتے ہیں کہ بنا کا نقصان کیا ہوتا ہے خواہش کی پیروی کرنے والا ایک آدمی پابند ہوتا ہے بالکل پابند چلتا ہے اصولوں کے سنت کا پاون ہے دلیل کا پاون ہے وہ دلیل کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے مطابق دلیل کو ایڈجسٹ نہیں کرتا یہ طریقہ ہے حق کا ہوتا ہے جب وہ ایسا چلتا ہے تو سیف رہتا ہے لیکن جب آدمی اس سے نکل جاتا ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے شیطان جب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اتنا دور لے جاتا ہے کہ کبھی وہ مرتبی ہو سکتا ہے اس کو ارتداد تک لے جاتا ہے کفری باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں محمد ابن سیرین کے بارے میں ابن عون کہتے ہیں کا محمد ابن سیرین ان اسرع الناس کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمتہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ سب سے زیادہ تیزی سے مرتد وہی لوگ ہوتے ہیں جو بدعتی ہوتے ہیں یہ اباتی لوگ ہوتے ہیں خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں احل الاحوا سلق کی مستعد میں کو بےات کی پیروی کرنے بیدا کو پسند کرنے والوں کو کہا جاتا ہے دین میں اپنی طرف سے نیا کچھ دا کو داخل کرنے کو اچھا تقسیم کرے بےات کی اچھا ہی جو ہے نا کیا برا ہے ایسا اگر کوئی آدمی تو کہتے ہیں کہ انسرنا سے ردا کل اہل نہ ہوا مرتد ہونے والے زیادہ تر تیزی سے مرتد ہونے والے کون لوگ ہوتے ہیں خواہش فرست لوگ بداتی لوگ اپنی رائے اور اپنے فلسفوں کی پیروی کرنے والے لوگ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں البداۃ ابلی لا الماس الماسی معصیت کیا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو توڑنا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو توڑنا یہ معصیت ہے اللہ کے امر کی خلاف کرنا یہ معاشیت ہے سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو معاشیت سے زیادہ بدا پسند ہے معاشیت کیا ہے کہ جو کرنے کو کہا تھا وہ نہیں کرنا بدا کیا ہے جو نہیں کرنا تھا وہ کرنا کہتے ہیں کہ معاسیت سے زیادہ ابلیس کو بداعت پسند ہے کیوں يطاب منها لا يطاب منها اس لیے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے لیکن بداعت سے آدمی توبہ نہیں کرتا ہے روزہ توڑ دیا کسی نے یا منقرات میں سے ماسی اس کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو منقرات میں واقع ہوا شراب پی لی اب شراب پی تو لی لیکن بعد میں خطبہ سنا مولی صاحب کا تو بہت خراب لگا میں غلط آدمی ہوں برا آدمی ہوں رو دھو کہ اللہ سے معاف کریں اللہ آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا تو گناہ کا احساس گناہ گار کو ہوتا ہے معاشیت کا نقصان اگر اچھے ہے لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بصیرت ختم نہیں ہو جاتی اس کا احساس جرم اگر باقی ہو تو یہ بھی خیر ہے شر یہ ہے کہ انسان سے احساس جرم ہی ختم ہو جائے اس سے زیادہ شر یہ ہے کہ جرم کے بعد ثواب کا احتساب انسان کے دل میں پیدا ہو یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آدمی کرے ہلاکت والا کام اور اس کو ثواب سمجھ کے کریں اور اللہ کا تقرر سے چاہے تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے یعنی ایسے جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر شراب پیئے اور بسم اللہ کہ پی. شراب پیے برکت کے لیے بسم اللہ بولو قر رہے کہ ایک آدمی اس طرح سے کرے کہ یہ آدمی بیوقوف آدمی جاہل آدمی ہے اس کو معلوم ہی حرام حلال کا معاملہ کیا ہے ثواب کی نیت سے اگر ایسا کام کرتا ہے بعض وقت کافی بھی واقع ہوتا اسی لیے کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے تیزی سے بیدا زیادہ محبوب ہے کیوں اس سے کہ معاشی سے آدمی توبہ تو کر لیتا ہے لیکن بدعت سے نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ بدعات کو گناہ سمجھتا ہی نہیں اگر وہ گناہ سمجھتا تو توبہ کرتا ہے. تو ابلیس کیا کرتا ہے ایک آدمی کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ اس سے گنا کار باقی رہے تو کریں تو بدا زیادہ جرم ہے وہ دوسرے جرائم سے سلب کی اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ سلب کے نزدیک دیگر گنا سے بڑھ کے خطرنا گنا کون ہے اور اس کی برائی میں یہی کیا چیز کم ہے کہ انسان سے توبہ کی توفیق سلب ہو جائے اسے توبہ نصیب نہ ہو اس سے بڑھ کے وہ بر برائی کیا ہو تو یہ شخص سنہ میں امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ بدار اچھی بھی ہوتی ہے بدار کیا ہوتی ہے کچھ بداتیں انہوں نے تفریق کی ہے کیسی تفریق ہے جو سنت کے مخالف ہو وہ بداعت ہوئی اور جو سنت کے مخالف نہ ہو وہ سنت اچھی ہاں وہ بدار اچھی جو سنت کے مخالف نہ ہو بدار اچھی اس طرح کی تفریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آپ نے کیا فرمایا <تصفح> ہر بدا گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے تو جہنم صغیرہ گناہوں کے لیے آتا ہے نہیں ان کا تو گفوارہ نہیں کیوں سے ہو جاتا ہے ان تج تری وبارتی اگر تم بڑے بڑے گنا سے بچتے رہو تو تمہارے چھوٹے گناہوں کا ہم کفارہ کر دیں گے تو چھوٹے گناہ تو ایسی نماز سے اور بہت ساری نیکیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں یہاں کیا کہا کہ کلو بدعاتن والا اس کو گمراہی قرار دیا اور کہا کہ اس, کہ اس کا گمراہی کا انجام کیا ہے جہنم کی آگ یہ چھوٹا گنا نہیں جس پر جہنم کی وی ہو کبیرہ ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کے گمراہی اور برائی اس میں کیا ہوگی کہ ایک انسان اللہ کے دین میں دخل اندازی کرے آپ کی گاڑی باہر کھڑی کر دی سفید رنگ کی تھی دینے کا دھول لگ لگ کی خراب دکھائی دیتی ہے کیا کریں اس کو لال رنگ کی بنا دیا اس کو باہر اپنے پیسے سے پینٹ لایا اپنے پیسوں سے پینٹ لا کے کیا کر دیا اس نے آپ پوچھا اس نے نماز کے بعد کون سا رنگ آپ کو پسند ہے آپ نے کہا نیلا رنگ پسند ہے ٹھیک ہے آپ رات پہ سو گئے رات کے ڈھونڈ گاڑی کھائے आपकी गाड़ी नहीं मिलती आपको नंबर तो मेरा लेकिन रंग दूसरा है एक मेरी गाड़ी है आप चाहिए कैसा अच्छा किया ना मैंने आप क्या करेंगे उसको आप अगर मजबूत आदमी हो तो वही पे उसकी पिटाई कर देगा उसका रंग बदल देगा क्यों अच्छी चीज नहीं क्यों मेरी चीज है मेरी चीज मेरी मर्जी से मैं जो चाहे रंग रखू तो कौन होता है उसको बदलने वाला آپ کیر کے پاس گئے اب آپ نے اس کو جبکہ سینے کے لیے کہا اس نے آپ کے لیے کرتا اور لگی بنا کے دے دی اس کو کہا اس میں ہم بہت اچھے لگتے ہیں کپڑا میرا پیسے میں دیا تو تیری مرضی سے بنانے کے بجائے میری مرضی سے تجھ کو بنانا چاہیے کیونکہ میرے پیسے میرا کپڑا سب میرا معاملہ ہے تو ہوتا کون ہے اب آپ سوچیے موٹی موٹی مثالیں آدمی اپنے امور میں دخل اندازی پسند کرتا آپ کی نانا جان گاؤں سے آئی یا آپ کی ساتھ آئی یہ ساتھ بڑی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں فریج یہاں رکھا ہوا ہے یہ فلاں چیز یہاں رکھی ہوئی ہے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے آپ گئے جاب پہ دو ایک دن کے سفر کے لیے گئے تو ٹائم زیادہ ملتا اس اب ساتھ میں کیا گئی سب تمہاری ترتیب غلط ہے گھر کی یہ کمرہ کچن نہیں ہونا چاہیے یہاں کھڑکیاں نہیں ہیں یہ کمرہ ہٹا کے یہاں کر دو فریج اٹھا کے وہاں کر دو جو یا نہیں وہاں رکھو فلاں پلنگ یا نہیں وہاں رکھ دو پنکھے نکالو یہ ادھر لگا دو پورا گھر بدل دیا آپ آنے کے بعد کیا کریں گے پسند کریں گے اس کو پسند نہیں کریں گے میرا گھر ہے بیوی سے جھگڑا ہو جائے گا آپ کا کیا ہے اما کو بھیجو واپس پورے میرا گھر خراب کر دیا پورا یہ میرا گھر ہے ساتھ سے کیا کہے گا گھر کس کا آپ کے گھر میں آپ کو کہیں بھی لگا چھتے لگانے پنکھے لگا آپ میرے گھر میں یہیں رہے گا میرے گھر میں فریج یہی رہے آپ اپنے گھر کے بارے میں جانتے ہو یہ میری حدود ہیں اس کے باہر آپ کو جو کرنا ہے کرو میری حد میں آپ نہیں کر سکتے میرے گھر میں آپ نہیں کر سکتے جو آدمی اپنے گھر کے بارے میں جوتے چپل پنکھے اور کھڑکی کے بارے میں جانتا ہے اللہ کے دین کی حدود میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کرے اس کا دین ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ کے دین میں تو اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتا نہیں یہاں یہ ہونا چاہیے وہاں وہ ہونا چاہیے اس تاریخ کو یہ منانا چاہیے اس وقت پہ یہ ذکر کرنا چاہیے فلاں وقت پہ پہلے آگے پیچھے گیارہ درود پڑھو نئے نئے ہاں خرافات لوگ لے کر آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ آگے پیچھے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھو اور ایسا کچھ بھی لوگ لے کر آتے ہیں ہم اپنے دل سے دین میں کچھ بھی اضافہ کر سکتے نہیں پرانے زمانے میں شیخ احمد کا خواب ایک خاصا تھا مسجد کے بار ہر کو بٹتا تھا خواب نے دیکھا گناہ بڑھ گئے ہیں ایسا ہو گیا شیخ بن شہبین نے تربیت بھی کی اس کی تو لوگ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی لاتے ہیں اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں پسند نہیں کرتے ہیں اپنے کھانوں میں پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے دین میں گویا کہ تخت مشق ہے سب کے لیے جو جی میں آئے بڑھا سکتے اس میں جو جی میں آئے بڑھا سکتے ہیں. نہیں چلتا ایسا تو اللہ کا دین اللہ کا دین ہے اس کو اس کی اصل شکل میں باقی رکھنا یہ بھی دین ہے اللہ ہو اللہ کے دین کو اس کی اپنی شکل میں باقی رکھنا یہ بھی دین ہے تو بداط حسنا نام کی کوئی بدعت ہوتی ہے نہیں وہ بدعت بھی کیا ہے بداط عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل بدا ان بال و انحسن ہر بداعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو بھلائی دکھائی ہر بدعت کیا ہے گمراہی چاہے وہ لوگوں کو اچھی دکھائی دی تو اچھی ہے دکھتی ہے تب بھی وہ بری کیوں اس نے کیوں بداج ہے اس کا بداعت ہونا ہی اس کو برا بنا دیتا ہے چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی اس کا برا ہونا دکھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے وہ چیز بری خراب دی جا چکی ہے رسول کی زبان سے وہ بری خراب دی جا چکی ہے اس کو گمراہی قرار دیا جا چکا ہے گمراہی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی بول سکتا ہے کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کون برا رہا رحم فنار کے ہر بیدار گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہان ہے تو بدارت اچھی گمراہی ہے اور اچھی جہان نہ مل جائے گی <laughs> <کوئی> بول سکتا ہے آپ نے سر ابھی بدار اچھی ہے, ہے تو بری بدات والے بری جہان نہ جائیں گے اور بری بدات والے بری گمراہی میں اچھی بدعت والے اچھی گمراہی میں اور اچھی جائے گی چلے گا ایسا تو جو بداعت کے بارے میں کلو کلو کہیں تو تربیت ہر اعتبار سے کی کہیں اجازت نہیں دی اور یہ دروازہ کھولے نہیں یہ, آسنا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں خرافات ہیں اور یہ چیز منع ہے طلب کے اخبار آپ دیکھیے دبا کرو بدا سے مت کرو تمہاری کفایت کر دی گئی جتنا دین ہے شرافت سے اسی پہ عمل کرو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سلب کا طریقہ تھا اور اس کے بد خلاف طریقہ کیا ہے دین میں بداطیں ایجاد کرنا اور اس پر ثواب امیز رکھنا اور جو سنت کا احتمام کریں ان کو برا قرار دینا جو بدات کا رد کریں ان کے دشمن بن جانا اس کی جان کا دشمن بن جانا تو یہ جہالت ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی اس جہالت سے حفاظت کروائے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اور مزید بات ہے ان ہم کل دیکھیں گے اور آگے کے جو نفاذ ہیں انشاءاللہ اگر ہم آٹھ دس, دس چیزیں ختم کر دیں چار دن میں انشاءاللہ یہ چیزیں چالیس پوائنٹس ہمارے ختم ہو جائیں گے سو اللہ تعالی ہمارے بیٹے کو قبول فرمائے اور ہادا واسطہ پھر و بنائے